abad zindabad ahmediyat zindabad äh ahmediyat zindabad äh ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad <tots>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 شکر خدا کار دل میں ہے احمدی یا زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا वो महदी है आचुका। आ चुका आए गाना और कोई अब आने वाला चुका। आ चुका एहमदिया जिंदा बात अहमदिया जिंदा बात अहमदिया जिंदा बा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 ahmadia zindabad احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد باد بالله من بسم الله الرحمن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 ولا تتنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا اور نماز کو قائم کر یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو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 ع علئی ن ذل عل کم الا ہُو ن علہ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس دلیل سے جو بہترین ہو سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہو اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرم ہیں و کلکا جل ن ع کل فل دینا تین ملک مین وَمَا بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف کتاب اتاری بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان نہلے کتاب میں سے بھی ایسا گروہ ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا وہ ہم سب کا حبی کا عالت ہے جس کی چمنا انوار رسا Chaman Nara پڑھتا ہے بسد منت جپتے ہوئے نس کا پڑھتا ہے بسد پتے رسالت ہے جس کی چمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 और हमारे मुआज मेहमान आने ग्रामीण उन सवाल के जवाब देते हैं साम्य अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें बजरिया टेलीफोन उसके लिए आप हमारा फोन नंबर नोट फरमा लें 416-410-6522-416-410-6522 और टोरटो के बाहर के सामीन के लिए वन एट फाइव फाइव फोर वन और अगर आप प्रोग्राम में बज़रिया ई शामिल होना चाहें तो उसके लिए हमारी आई नोट फरमा लें क्यू एनिनी क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब अब्दुल नूर आबिद साहिब मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं एक तवील अरसे से रेडियो अहमदिया से वस्ता हैं आप आज कल अहमदिया नॉर्थ अमेरिका में शोबा तदरीस से वस्स्ता हैं ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں عابد صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامر کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام میں کچھ ہی دیر بعد ہمیں جناب غلام مصباح بلوچ صاحب بھی آ, انشاءاللہ جوائن کریں گے آ, اور پروگرام ریڈیو احمدیہ کی اس سیریز میں جس میں عبد النور عابد صاحب تشریف لاتے ہیں اس میں حضرت مسیح معود الصلات والسلام کی کتب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے آ, جی عابد صاحب بسم اللہ جی جزاک اللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کی نویت کچھ یوں ہوا کرتی ہے کہ ہم حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلۃ والسلام کی کسی ایک کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس تعارف کے ساتھ پھر سامعین کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ اگر ان کے دل میں کوئی سوال ہو یا انہوں نے کوئی سوال سن رکھا ہو اس کتاب کے متعلق یا پھر پروگرام کے آخر میں کچھ وقت ایسا بھی الاٹ کیا جاتا ہے کہ جس میں دیگر کتب کے متعلق بھی اگر کوئی سوال ہمارے سامعین کے پاس ہو تو وہ ضرور کریں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دوسری کتب کا مطالعہ خود تو نہیں کیا جاتا مگر لوگوں سے سن کر بعض باتیں جو ذہنوں میں رہ جاتی ہیں اور بعض باتیں ایسی ہیں جس کو بہت توڑ مروڑ کے لوگوں کے سامنے بھی پیش کیا جاتا ہے تو ہماری سامعین سے یہ درخواست ہے کہ کوئی بھی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں الجھن پیدا کرتا ہو یا آپ نے سن رکھا ہو سب سے پہلے تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس کتاب کا جو اصل حوالہ ہے وہ تلاش کریں اور اس کی تلاش کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے الاسلام اس میں حضرت اقدس مسیح ماحود علیہ السلاۃ والسلام کی تمام کتب اور اسی طرح جماعت حمدیہ کے تمام جو پرنٹ شدہ لٹریچر ہے یا باقی جو خطبات ہیں ہمارے خلافہ کے وہ تمام وہاں پہ موجود ہیں اور اسی طرح جتنا بھی لٹریچر تبلیغی حوالے سے ہے یا اثر حاضر کے حوالے سے جو حضور انور اید و ہمارے جو پانچویں خلیفہ ہیں ان کے جو خطابات وغیرہ ہوتے ہیں وہ تمام آپ کو وہاں سے بآسانی مل سکتے ہیں تو سب سے پہلی درخواست تو یہ کہ آپ جس کتاب کا آپ کے سامنے بات ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی الجھن ہو یا کوئی سوال ہو تو بآسانی آپ کو وہ کتاب بھی وہاں سے مل جائے گی اور اس کے متعلقہ صفحہ پہ جا کے آپ کو وہ عبارت بھی مل جائے گی جس پہ آپ کو کوئی سوال ہے عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے سامعین بعض کتب پہ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ حقیقتاً کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور انگریزی میں کہتے ہیں چیری پیکنگ کہ پورے متن کو نظر انداز کر کے کوئی ایک بات اٹھا لینا اور اس پہ اعتراض شروع کر دینا یہ کوئی بہت علمی بات نہیں ہوا کرتی اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر اپنی نے کتاب کھولی ہے تو ایک صفحہ پہلے اور ایک صفحہ بعد میں اس کا پڑھ لیں تاکہ آپ کو پوری طرح علم ہو جائے کہ بات کس موضوع پہ ہو رہی ہے اور کسی بھی رائٹر کی کوئی کتاب پڑھنے کے لیے بعض چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کی بعض تحریریں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کسی ایک خاص رنگ میں کسی ایک خاص دلیل پہ جو ہمارے مخالفین کی طرف سے پیش کی جاتی ہے تو حضور اپنی کتاب میں اس حوالے سے جو ہمارے مخالفین ان پہ جو دلائل لے کر آتے ہیں وہ حضور نے درج کیے ہیں اور ان سب کو درج کرنے کے بعد وہ بعض اوقات تین تین چار چار صفحات پر بھی مشتمل ہے تو بعض دفعہ اگر وہیں سے پڑھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضور کا خود کا عقیدہ یہ ہے حالانکہ ایک بات کرنے کا طریق ہوتا ہے رائٹر کا اپنا انداز ہوتا ہے حضرت مسیح محدود والسلام نے کوئی بھی ایونیو کوئی بھی کرینہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں اہتمام حجت نہ ہوتی ہو تو حضور نے بعض جو عقائد ہیں بعض معاملات ہیں ان میں اپنے مخالفین کا تمام عقیدہ لکھنے کے بعد وہ انہی باتوں کو جو وہ اپنے حق میں دلیل کے طور پر لاتے ہیں ان کا رد بھی کیا ہے تو بعض اوقات اس طرح کی بھی نوعیت ہمارے سامنے آتی ہے تو آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ کتاب کو خود دیکھ لیں اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں پھر بعض اوقات ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ کتاب کا جو صفحہ نمبر دیا گیا ہوتا ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے اور اکثر ہی ہمارے جو ہمارے مسلسل سننے والے ہیں وہ اس بات کی بھی تائید کریں گے کہ بعض اوقات ایسے ہمارے کالرس کال کرتے ہیں اور جب اصل کتاب کا حوالہ دیکھا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی تو اس چیز کا بھی جو ہمارے سادہ لو مسلمان ہیں یہ باتیں ان کو بھی گمراہ کرنے والی ہوتی ہیں تو خدا ان چیزوں سے خود بھی بچنا چاہیے اور الزام تراشیوں سے اور بے جا بہتانوں سے آج تک کسی کا کچھ نہیں بنا تو اس لیے کتابوں کو خود دیکھیں اور اگر پھر بھی کوئی تشنگی رہ جائے کوئی معاملہ ایسی بات ہو جو سمجھ نہ لگ سکے یا ذہن میں پوری طرح واضح نہ ہو سکے تو آپ ضرور سوال کریں اور اگر کسی بات کا انسان ہیں ہم بھی اگر کسی بات کا اس وقت جواب ہم نہ دے سکیں تو ضرور انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیکھ کے دے سکتے ہیں جی آج کی جو کتاب میں نے تیار کی ہے وہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے جی سامعین اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ مار کا آرا کتاب براہین احمدیہ جو حضور نے اپنے دعوی نبوت سے بہت پہلے لکھی یعنی کہ اس کے چار حصے بالترتیب اٹھارہ سو اور 1884 میں آ, شائع ہوئے پرنٹ ہوئے اور منظر عام پر آئے حصہ پنجم اور براہن احمدیہ کے جو پہلے چار حصے ہیں وہ آ, ان پہ ہم ذکر یا ان, ان, ان اپنے پروگراموں میں ان پہ ان کا خلاصہ اور ان پہ سوال جو اٹھتے تھے ان کا جواب ہم دے آئے ہیں آج اس سیریز کی جو اگلی کتاب ہے براہن احمدیہ حصہ پنجم اس پہ ہم نے آغاز کیا ہے اس کے پہلے سو صفے میں نے سامعین کے لیے تیار کیے ہیں اور اس میں سے آئندہ بھی جب تک کتاب مکمل نہیں ہوتی انشاءاللہ ہم اس کتاب کو آ لے کے چلیں گے سامین سب سے پہلے اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ جب حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلاۃ اسلام نے اسلام کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے اس وقت اس زمانے کے حالات کیا تھے جی حالات کچھ یوں ملتے ہیں کہ عیسائی پوری طرح اپنی پاور کے ساتھ جس میں مالی مدد بھی شامل تھی اسی طرح لوگوں کو مختلف بہکاوے دے کر بھی اسلام سے روگردان کیا جاتا تھا اور یہ بتانے کی یا دوبارہ اس کے عادے کی ضرورت نہیں ہے بے شمار دفعہ ہم اس قسم کے حوالے بھی سامین کی خدمت میں گوشوار کر چکے ہیں جس میں ہم نے ان عیسائیوں کے حوالے جو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم صفحہ ہستی سے اسلام کو مٹا دیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ مکہ معظمہ میں بھی کلیسا کی آواز جو ہے وہ بلند ہوگی اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز بلّہ نوز بلّہ اپنی کتابوں میں دجال تک کہا گیا اور بہت ساری باتیں اس قسم کی لکھی گئیں اور ایسے وقت میں حضرت وسیم علیہ صاحب اسلام نے اسلام کی خدمت کی کہ اور اس زمانے کا کوئی بھی عالم حضب وسیم علیہ ساطلام کو کا مقابلہ کر ہی نہیں سکا اور اس زمانے میں نہ صرف عیسائی بلکہ ہندو بھی ایسے تھے کہ پوری طرح میدان میں اترے ہوئے تھے کہ کسی طرح اسلام کا جو خاتمہ ہے وہ شاید انہیں کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے لیکن خدا تعالیٰ کا بڑا فضل تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے چنیدہ لوگوں سے بعض کام لینے ہوتے ہیں اور حضرت وسیم علیہ ساطل نے وہ کام کیے کہ رہتی دنیا تک حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کا نام اور ان کی کتابیں وہ انشاءاللہ زندہ رہیں گی انشاءاللہ. چنانچہ یہ وہ کتاب ہے براہین امدیہ جن کے چار حصے ہیں اس میں حضرت مسیح مودہ الصلاۃ والسلام نے جب شائع کیے تو شروع میں ایک صاحب جن کا نام مولوی محمد حسین بٹالوی جو بچپن میں حضرت اقدس مسیح ساتھ اسلام کے ساتھ پڑھتے بھی رہے ہیں ایک عقیدت کا تعلق بھی تھا دوستی کا تعلق بھی تھا تو انہوں نے جب یہ کتابیں دیکھیں ان کا مطالعہ کیا تو انہوں نے اپنی جو ایک رسالہ یا اخبار وہ شایا کرتے تھے اشاعت السنہ جی اس میں انہوں نے بعض رویوز دیے کہ اور ان میں سے ایک رویو یہ تھا کہ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور ایک اور بات بھی سامعین کی خدمت میں میں پیش کر دوں کہ یہی مولوی محمد حسین بٹالوی تھے جنہوں نے حضرت اکدس مسیح ماحود علیہ السلاۃ والسلام پر جو کفر کے فتوے لگے جب حضور نے اس اپنا نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کفر کے فتووں میں یہ صاحب سب سے آگے تھے تو بات یہ ہے کہ اسلام کی خدمت جس طرح حضرت اقدس مسیح محدیہ صاحب اسلام نے کی ہے اس کا جو اس کو ماننا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اس کی سچائی کو اپنانا ہے وہ اس زمانے کے علماء نے کیا ہے حضرت مسیح محد اللہ اسلام نے یہ اعلان فرمایا تھا ان کتب میں کہ اگر دشمنان اسلام براہین احمدیہ میں مذکور صداقت اسلام کے دلائل کے ایک بٹا تین یا ایک بٹا چار بلکہ ایک بٹا پانچ کا جواب بھی دے دیں تو انہیں مبلغ دس ہزار روپیہ جو زمانے کی ایک بڑی رقم تھی حضور فرماتے ہیں وہ انعام دیا جائے گا مگر حالات ہمارے سامنے ہیں کتب ہمارے سامنے ہیں انٹرنیٹ کا دور ہے آسانی سے تحقیق بھی کی جا سکتی ہے کسی کی اتنی ضرورت نہ ہوئی کہ اس روحانی معاہدے کو جو حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلات اسلام کے ساتھ اترا تھا اس کو روک سکتا تو یہ وہ براہین احمدیہ حصہ جو پہلے چار حصے ہیں ان کا مختصر سا تعارف تھا سامعین ایک اور اعتراض جو حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلاۃ السلام کی اس کتاب پہ کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کے اپنے الفاظ میں اس کا جواب دوں حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ السلام نے <tuhir> تحریر کیا کہ میں اس کے پچاس صفحے آ, یا پچاس جلدیں لکھوں گا اور پہلی جو چار جلدیں ہیں وہ اٹھارہ سو چورانوے تک چار جلدیں شائع ہوئیں اور براہین احمدیہ حصہ پنجم جو ہے یہ انیس سو پانچ میں شائع ہوتی ہے جی تو درمیان میں ایک کافی وقت ہے جو گزر جاتا ہے تو اس پہ بھی جب لوگوں نے بات کرنا شروع کی کہ اتنا اتنی دیر خاموشی کیوں رہی اور یہ کتابیں کیوں شائع نہیں ہوئیں تو حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام نے اس کے جو جواب دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلا جواب حضور پیش کرتے ہیں کہ براہین احمدیہ کے ہر چہار حصے کے جو شائع ہو چکے تھے وہ ایسے امور پر مشتمل تھے کہ جب تک وہ امور ظہور میں نہ آ جاتے تب تک براہین احمدیہ کے ہر چہار حصہ کے دلائل مخفی اور مستور رہتے اور ضرور تھا کہ براہین احمدیہ کا لکھنا اس وقت تک ملتوی رہے جب تک کہ امتداد زمانہ سے وہ سربستہ امور کھل جائیں اور جو دلائل ان حصوں میں درج ہیں وہ ظاہر ہو جائیں کیونکہ براہین احمدیہ کے ہر چہار حصوں میں جو خدا کا کلام یعنی اس کا الہام جا بجا مستور ہے جو اس عجز پر ہوا وہ اس بات کا محتاج تھا جو اس کی تشریح کی جائے اور نیز اس بات کا محتاج تھا کہ جو پیشگوئیاں اس میں درج ہیں ان کی سچائی لوگوں پر ظاہر ہو جائے پس اس علیم اس لیے خدائے حکیم و علیم نے اس وقت تک براہ احمدیہ کا چھپنا ملتوی رکھا کہ جب تک وہ تمام پیشگوئیاں ظہور میں آ گئیں پھر حضور فرماتے ہیں دوسرا سبب اس کا کیا بنا حضور فرماتے ہیں دوسرا سبب اس التباع کا جو تیئیس برس تک حصہ پنجم نہ لکھا گیا یہ تھا کہ خدا تعالی کو منظور تھا کہ ان لوگوں کی دلی خیالات ظاہر کرے جن کے دل مرض بدگمانی میں مبتلا تھے اور ایسا ہی ظہور میں آیا پھر حضور فرماتے ہیں اس کا تیسرا جواب دیتے ہوئے حضور فرماتے ہیں اس دیر کا ایک یہ بھی سبب تھا کہ خدا تعالی اپنے بندوں پر ظاہر کرے کہ یہ کاروبار اسی کی مرضی کے مطابق ہے اور یہ تمام الہام جو براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں لکھے گئے ہیں یہ اسی کی طرف سے ہیں نہ انسان کی طرف سے کیونکہ اگر یہ کتاب خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہوتی اور یہ تمام الہام اس کی طرف سے نہ ہوتے تو یہ امر خدائے عادل اور قدوس کی عادت کے برخلاف تھا کہ جو شخص اس کے نزدیک مفتری ہے اور اس نے یہ گناہ کیا ہے کہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر اس کا نام وہی اللہ رکھے اور خدا کا الہام رکھ کے اس کو تیئیس برس تک مہلت دیں پھر اس کا جو چوتھا جواب ہے وہ حضور بیان فرماتے ہیں کہ پس یہ حصہ پنجم در حقیقت پہلے حصوں کے لیے بطور شرح کے ہے ایسی شرح کرنا میرے اختیار سے باہر تھا جب تک خدا تعالیٰ تمام سامان اپنے ہاتھ سے میسر نہ کر دیتا حضرت اقتص مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے جو براہین احمدیہ پہلے چار حصوں میں حضور نے جو الہامات تحریر فرمائے ہیں بنیادی طور پر اگر میں اس کا خلاصہ کروں ان چار جوابات کا جو حضور نے فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا یہ منشا تھا کہ جب تک وہ الہام پورے نہ ہو جائیں پنجواں یا پانچواں حصہ جو ہے اس کتاب کا وہ نہ تحریر ہو اور ایک اور بات جو اس میں سے بڑی نمایاں طور پر ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تیئیس سال پہلے ایک انسان کوئی باتیں لکھتا ہے اور یہ لکھتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے بتائی ہیں اور منو ان وہ وہ باتیں ساری پوری ہوں یہ بات ہمارے سامنے یہ رکھتی ہے کہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلۃ والسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ تھے حضور نے جو کتابیں لکھیں جو باتیں الہام پا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام uh, اس میں جو درج کیے وہ تمام کے تمام پورے تھے اور اس کتاب میں حضرت نسیم علیہ صاحبۃ السلام نے ان الہامات کو لکھا ہے اور اور ان, ان الہامات کی قدر تفصیل بھی لکھی ہے کہ جب یہ الہام ہوا تو اس وقت حالت یہ تھی اور اب جب یہ زمانہ ہے تو اس وقت اس الہام کو کس قدر شان سے اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے جی بہت اے بہت, اے شکریہ. اے بہت, اے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ عبد صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام 9 سے 11 بجے اور اتوار کی شام 8 سے 10 بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پہ اور پھر اتوار کی رات 10 سے 12 بجے کے درمیان اے ایم 530 پہ, پہ پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان اور بنگلہ زبان میں سماعت فرماتے ہیں جبکہ اتوار کے روز آپ کی خدمت میں یہ پروگرام اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے آ, پروگرام کا آج کا ہمارا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ تقریباً آٹھ بجے سے لے کے 11 اور سوا گیارہ کے تک آپ کی خدمت میں سوال و جو جواب کا سلسلہ پیش کیا جاتا رہے گا اور پھر گیارہ بجے ہم آپ کی خدمت میں حضرت خلیفۃ المسی الخام اید اللہ تعالیٰ بنصرعل عزیز کا گزشتہ جمعہ کا خطبہ جو کہ اردو زبان میں ہے وہ آپ کی خدمت میں اس کی ریکارڈنگ پیش کریں گے جو کہ تقریباً بارہ بجے تک جاری رہے گی پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب عبد النور عابد صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ وسلام کی کتب کی تعرف کے تعارف کے ذمن میں براہین احمدیہ حصہ پنجم آ, کا تعارف پیش کرنا شروع کیا ہے جو کہ آپ کی کتب کے مجموعے روحانی خزائن کی جلد نمبر آ, 21 میں شامل ہے بلکہ جلد نمبر 21 میں یہی ایک کتاب شامل ہے اور یہ کتاب براہ براہین احمدیہ آ, حصہ پنجم سن 1905 میں شائع ہوئی تھی اور یہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org میں موجود ہے آ, آ, ان کی تعارف کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن آپ کی خدمت میں ہم آ, فون نمبر پیش کر دیں جس کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور پروگرام کے موضوع کے حوالے سے یا دی اسلام احمدیت کے بارے میں دیگر جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں 416-410-6522 416-410-6522 اور ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے 1855-410-6522 1855 410, 6522 1855 410 6522 اور اگر آپ پروگرام میں وزیر ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے qa یعنی کویشچن آنسر ایٹ وائس آف یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس آف صاحب ایک ٹیلی فون جی کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کا سوال پہلے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھیں گے حامد صاحب السلام علیکم ہلو السلام علیکم حامد صاحب ہاں جی وعلیکم السلام جی سر, سر جی آپ لوگوں کا عقیدہ ہے یا پتہ نہیں قرآن میں پڑھا ہے یا مرزا صاحب کی کتاب میں ہے کہ حضرت علیہ السلام دنیا سے چلے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے جی, لیکن جی, جی. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے امام مہندی آئیں گے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ زند... انسان جو ہے اتنی دیر زندہ نہیں رہ سکتا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کی قوم کو میں وہ منوا سلوا کیا کہتے ہیں وہ آیا وہ کہاں سے آیا اگر وہ کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہیں نہ کہیں رکھا ہوا ہے وہ بھی آ سکتے ہیں آپ اس کا جواب دے دیں تھینک سو مچھلی شکریہ عام صاحب جی عابد صاحب ان کا پروگرام کے موضوع سے بالکل ہی ہٹ کے سوال ہے اگر آپ جواب دینا چاہیں ابھی یا بعد میں آپ کے اس کو دونوں طریق سے کیا جا سکتا ہے کچھ سوال کا حصہ ہم ابھی شامل کر لیتے ہیں کچھ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ اس میں شامل کریں گے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاطلام فوت ہو گئے ہیں اور غالباً ان کا بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ باقی جو مسلمان ہیں وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاطلام آسمان پر چلے گئے ہیں جی اور اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام پر آ, ان کی یا قوم پر من وصلوا اتارا گیا اور اس کے نتیجے میں اگر من وصلوا نیچے اتر سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کیوں نہیں اتر سکتے جی تو یہ دو باتیں ایک ایسی ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق تو مجھے سمجھ نہیں لگی دوسرا حامد صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو ہم فوت شدہ اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن کریم ان کو فوت شدہ مانتا ہے قرآن کریم احادیث اور بزرگوں کے جو اقوال ہیں وہ بڑی تحدی کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ اللاۃ وسلام وفات یافتہ ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اگر مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو کہ غلط عقیدہ ہے تو آپ سے بڑی عرضی سے یہ درخواست ہے کہ قرآن کریم سے کوئی ایک آیت جس سے یہ پتہ لگتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام آسمان پر چلے گئے ہیں یا کوئی ایک حدیث جس میں سے یہ پتہ لگتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام آسمان پر چلے گئے ہیں تو میں اس کا منتظر رہوں گا اور میرا خیال ہے کہ ہم بات کا آغاز وہیں سے کریں گے اگر آپ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت میرے سامنے لے آئیں اور جس میں یہ درج ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں جو جہاں تک بات ہے منو و کا تو قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوہے کو بھی آسمان سے اتارا ہے پھر فرمایا کہ قرآن کریم کو بھی آسمان سے اتارا ہے پھر فرمایا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اترے ہیں لباس بھی اترا ہے تو یہ اترنے کے جو محاورے ہیں وہ دوسرے ہوا کرتے ہیں حضرت علیہ السلاۃ والسلام کے متعلق جب آپ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اترنا ہے پہلے ان کو چڑھا تو لیں تو جب چڑھے ہی نہیں ہیں تو پھر اترنا کیسا یہ میرا اب آپ سے سوال ہے کہ قرآن کریم سے اگر آپ اس بات کو ثابت کر سکیں کہ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام آسمان پر چلے گئے ہیں تو میرے علم میں بھی آپ کے جواب سے ضرور اضافہ ہوگا جی بہت بہت شکریہ ابھی صاحب جی ابھی ہمارے پاس کوئی کالر تو موجود نہیں ہے اگر آپ مزید تعارف پیش کرنا چاہیں جی میں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کا ذکر کر رہا تھا انہوں نے ایک اور بڑا حوالہ اپنی کتاب اشاط و یا رسالے میں تحریر کیا ہے فرماتے ہیں معلف براہین احمدیہ نے مسلمانوں کی عزت رکھ دکھائی ہے اور مخالفین نے اسلام سے شرطیں لگا لگا کر تحدی کی ہے اور یہ منادی اکثر روئے زمین پر کر دی ہے کہ جو شخص یا جس شخص کو اسلام کی حقانیت میں شک ہو وہ ہمارے پاس آئے اور اس کی صداقت دلائل اقلیہ قرآن و معجزات نبویہ محمدیہ سے جس سے وہ اپنے الہامات و خوارق مراد کہتے ہیں بچش میں خود ملاحظہ کر لے اسی طرح لکھتے ہیں کہ مولف براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدے کی روح سے شریعت محمدیہ پر قائم اور پرہیزگار اور صداقت شعار ہیں اور پھر اس کے آگے لکھتے ہیں کہ ان کا کوئی الہام آج تک ان میں سے ایک بھی جھوٹ نہیں نکلا تو یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کے بعد میں مخالف ہوئے اور انہوں نے اس سے پہلے جب براہین احمدیہ کے متعلقہ جو جلدیں چھپی ہیں ان میں حضرت مسیح معود علیہ سلاۃ وسلام کی ببانگ دوہل تعریف بھی کی ہے اب ہم آتے ہیں اس کتاب کے موضوع کی طرف اس کتاب کے ابتدا میں حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے سچے اور زندہ مذہب کی جو خصوصیات ہیں وہ بیان کی ہیں اور تحریر فرمایا ہے کہ سچے مذہب میں اللہ تعالیٰ کی قولی اور فعلی تجلیات کا وجود ضروری ہے کیونکہ ان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کامل طور پر نہیں ہوتی اور کامل معرفت کے بغیر گناہ سے نجات حاصل کرنا ناممکن ہے چنانچہ اس سلسلے میں حضرت مسیح ماؤود علیہ السلۃ والسلام نے موجزہ کی اصل حقیقت اور ضرورت کے بیان میں علیحدہ باب بھی رقم فرمایا اور تحریر فرمایا ہے کہ سچے اور جھوٹے مذاہب کا مابل امتیاز زندہ معجزات ہی ہیں اور اس کے باب دوم میں ان نشانات کی کسی قدر تفصیل بیان فرمائی ہے جو پچیس برس قبل براہین احمدیہ میں پیشگوئیوں کی صورت میں حضور نے درج کی ہیں اس سلسلے میں حضور نے اپنے سینکڑوں الہامات کی واقعاتی شواہد اور تائیدات الہی سے تشریح بھی فرمائی ہے یہ تمام واقعات اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے علاوہ حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کے من جانب اللہ ہونے کا بھی ثبوت ہیں اس کتاب کا دوسرا نام جو حضرت اقدس مسیح معود علیہ الصلاۃ والسلام نے تحریر فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا نام نصرت الحق ہے <تصفح> پھر اس کتاب کے آخر میں حضرت مسیح معود علیہ السلات اسلام نے جو باب دوم کا جو اختتام بنتا ہے اس میں حضور نے صورت القحف کی ان آیات کی تفسیر بھی بیان فرمائی ہے جو ذلکرنین کے تعلق سے مذکور ہیں جی پھر کتاب کے آخر میں ہمیں ایک زمیمہ ملتا ہے جس کا نام ہے براہین زمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم بعض محترزین کے اعتراضات کے جواب پر مشتمل ہے سب سے پہلے حضور نے ایک صاحب محمد اکرم اللہ شاہ جہان پوری کے ان اعتراضات کو لیا ہے جن جو انہوں نے حضور کے الہام آفت دیار و محل و ہا مقام پر صرفی و نحوی و لغوی اور واقعاتی اعتبار سے کیے ہیں تو جو ضمیمہ ہے وہ ان باتوں پر مشتمل ہے جو حضرت مسیم علیہ صاحۃ السلام پر مختلف اعتراضات تھے حضور نے اس کا جواب دیا ہے پھر جو زمیمہ ہے اس کے آخر میں مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کا جو رسالہ ہے اس کا جواب حضور نے تحریر فرمایہ اور تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات کو قرآن کریم کی متعدد آیات سے ثابت کیا ہے جہاں پہ ہمارے مخالفین یا ہمارے جو بھائی ہیں جو غیر جماعت ہیں وہاں ایک بھی آیت ایسی ثابت نہیں کر سکتے جس سے پتہ لگے یا ایسی آیت نہیں لا سکتے جسے پتہ لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلّت آسمان پر زندہ ہیں دوسری طرف ہم آپ کے سامنے ایسی آیات پیش کر سکتے ہیں جس میں واضح الفاظ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان کیا قرآن کریم بھی اس کا ساتھ دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلط فوت ہو چکی ہیں پھر اس کتاب کا جو خاتمہ ہے اس میں بعض یادداشتیں حضور کی ملتی ہیں جو عموماً جو ایک رائٹر ہوتا ہے کتاب کا وہ بعض یادداشتیں اس کتاب کے متعلق تحریر کرتا ہے اور جس کی لائنوں پر اس نے وہ کتاب لکھنی ہوتی ہے تو عموماً ایسا ایک گمان بھی ہوتا ہے شاید حضور کا یہ ارادہ رہا ہو کہ اس کتاب میں مزید باتیں بھی درج کی جائیں اور اس کی جو تمام لسٹ ہے جو اس کا جو ورک ہوتا ہے وہ بھی سارا اس کتاب کے آخر میں انہوں نے درج کیا ہے جی بہت بہت شکریہ دلنور عابد صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈی احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ اور پھر اتوار کی رات سے 12 بجے کے درمیان ای ایم فائیو تھرٹی پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز آپ یہ پروگرام بنگلہ زبان اور عربی زبان میں سماعت فرماتے ہیں جبکہ اتوار کے روز یہ پروگرام اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام کے شروع کے تین, تین گھنٹے تقریباً تین گھنٹوں میں آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک آپ کی خدمت میں آ, کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد سوارات و جوابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے جبکہ آخری ایک گھنٹے کے دوران تقریباً گیارہ بجے سے بارہ بجے درمیان آپ خدمت میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا گزشتہ جمعہ کا خطبہ پیش کیا جاتا ہے اس کی اس خطبے کی ریکارڈنگ پیش کی جاتی ہے سامعن اکرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے آ, پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب عبد النور عابد صاحب موجود ہیں اور آ, آ, کچھ ہی لمحات پہلے ہمیں جناب غلام مصباح بلوچ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مصباح صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام آ, اکرام, آ, پروگرام کے آغاز میں جناب عبد النور عابل صاحب نے حضرت مسیح مود علیہ السلات کی کتب کے تعارف کے ذمن میں آپ کی ایک مارکات العراء تصنیف براہین احمدیہ حصہ پنجم کے تعارف کا آغاز شروع کیا تھا جو کہ آپ کی کتب کے مجموعے روحانی خزائین کی جلد نمبر اکیس میں شامل ہے اور یہ کتاب برائے براہین احمدیہ حصہ پنجم سن انیس سو پانچ میں شائع ہوئی تھی اور اگر آپ یہ کتاب خود پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پہ جا کے اردو کے حصے میں جا کے روحانی کتب کے اندر روحانی خزائن کے سیکشن میں یہ کتاب جلد نمبر اکیس میں پڑھ سکتے ہیں جی عابد جی یہ تو مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اب میں کتاب سے بعض باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جی کتاب کا جو آغاز ہے وہ حضور نے جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس کتاب میں جو تاخیر ہوئی ہے پچیس سال کا عرصہ جو درمیانی ہے جی. اس کی چار وجوہات لکھی ہیں جو مختلف جگہوں میں اس کتاب میں شامل ہیں پھر عضور فرماتے ہیں کہ کسی مذہب کے منجانب اللہ ہونے کے دو طریقے ہیں یا کسی مذہب کے بارے میں اگر پتہ لگانا ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے تو اس کے دو طریقے ہیں وہ یہ کہ ایک تو تعلیمات اور اس کے احکام مکمل ہوں اور ان کے جو احکامات ہیں تعلیمات ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی سکم یا کوئی کمی نہ ہو اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ زندہ برکات اور معجزات جن سے دوسرے مذاہب جو ہیں وہ محروم رہ جائیں تو اس سے ایک تقابلی جائزہ بھی مل جاتا ہے کہ کون سا مذہب ایسا زندہ ہے موجود ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق ہے تو یہ دو چیزیں حضور نے فرمایا کہ بڑی شان کے ساتھ اسلام میں پوری ہوتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلّۃ والسلام کی بھی باتیں بیان کی کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ السلام نے فرمایا کہ آ, بہت کچھ ہے کہنے کے لیے لیکن تم لوگ ابھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے آ, میرے بعد ایک نبی آئے گا جو اس کو آ, شہزادہ آئے گا امن کا شہزادہ ہوگا جو تمہارے سامنے وہ سچائیاں جو ہیں وہ ظاہر کرے گا تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو تورات ہے اور انجیل ہے وہ بھی آ, مکمل نہیں تھیں اور ان میں کمیاں تھیں کیونکہ وہ اپنے اپنے لوگوں کے لیے خاص حالات میں اور خاص زمانوں کے لیے آ, اللہ تعالیٰ نے آ, ان پہ نازل کی لیکن قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کیا کہ کسی قسم کا کوئی اوبام کوئی ایسی بات نہیں ہے قرآن کریم میں کہ اس کی تعلیم میں کہ کوئی کمی رہ گئی ہو پھر حضور فرماتے ہیں کہ جہاں تک دوسری شرط کا تعلق ہے کہ جسے پتہ لگایا جا سکے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس مذہب کی زندہ برکات جو ہیں وہ اس سے لوگ محروم نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت مسیح مودسۃ و اسلام فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آج بھی اسلام کا جو خدا ہے وہ زندہ خدا ہے وہ آج بھی اپنے جو برگزیدہ لوگ ہیں ان سے بات کرتا ہے الہام کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے اور اس طرح جب جو دوسرے مذاہب ہیں وہ اس سے محروم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب الہام پر تالا لگ چکا ہے پھر یہ ایک اعتراض کسی نے کیا کہ تین سو دلائل لکھنے تھے لیکن پورے نہیں لکھے اس کا جواب حضور کیا دیتے ہیں کیونکہ پہلے جب براہین احمدیہ لکھنے کا آغاز شروع ہوا یا آغاز کیا حضور نے تو اس میں فرمایا کہ میں تین سو دلائل ایسے محکم اور ایسے مضبوط ہوں گے جو حقانیت اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کافی اور شافی دلائل ہوں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ اس بات حقیقت اسلام کے لیے تین سو دلائل یا دلیل براہین احمدیہ میں لکھوں لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ دو قسم کے دلائل ہزارہ نشانوں کے قائم مقام ہیں بس خدا نے میرے دل کو اس ارادہ سے پھیر دیا اور مذکورہ بالا دلائل کے لکھنے کے لیے مجھے شرع صدر عنایت کیا تو ایسے لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تین سو دلائل پورے نہیں لکھے حضور فرماتے ہیں کہ اگر ان کو غور سے دیکھیں اس کو اس کو سمجھیں آ, کتاب کی جو شان کیا ہوا کرتی ہے اس کے مطابق دیکھیں تو یہ جو نشانات میں نے لکھے ہیں جو دلائل دیے ہیں وہ ہزار قسم کے نشانات سے بھی بلند یا اس سے زیادہ آ, ہو جاتے ہیں پھر حضور اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ غناہ سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے اکثر لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ انسان گناہ ہے گناہ کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے تو چھٹکارا کیسے حاصل ہو حضرت مسیح مود اسلام فرماتے ہیں کہ انسان کبھی کسی ہیلہ سے گناہ سے بیزار ہو کر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا کہ انسان اپنی کوششوں سے ہی خود ہی جو ہے وہ سرگرداں پھرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی اس میں عمل دخل نہ ہو تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسا انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ معرفت کاملہ حاصل نہ ہو اور اس جگہ کوئی کفارہ مفید نہیں اور کوئی طریقہ ایسا نہیں جو گناہ سے پاک کر سکے بجز اس کامل معرفت کے جو کامل محبت اور کامل خوف کو پیدا کرتی ہے اور کامل محبت اور کامل خوف یہی دونوں چیزیں ہیں جو گناہ سے روکتی ہیں کیونکہ محبت اور خوف کی آگ جب بھڑکتی ہے تو گناہ کے خسوخاشاک کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور یہ پاک آگ اور گناہ کی گندگی گندی آگ دونوں جگہ دونوں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتی غرض انسان نہ بدی سے رک سکتا ہے اور نہ محبت میں ترقی کر سکتا ہے جب تک کہ کامل معرفت اس کو نصیب نہ ہو اور کامل معرفت نہیں ملتی جب تک کہ انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے زندہ برکات اور معجزات نہ دیے جائیں تو جب تک اللہ تعالیٰ کی اسے کامل محبت اور اس کا اللہ تعالیٰ کا کامل خوف انسان کے دل میں نہ قائم ہو تو وہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے جو بیزاری ہے یا اسے سے چھٹکارا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جب اس کے دل میں جاگزیں ہوگی تبھی وہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ترقی کر سکتا ہے اور اس میں پھر شرط یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی راہنمائی کرے جی پھر صفح نمبر آٹھ پہ حضور فرماتے ہیں کہ سو اس عمر کے اظہار کے لیے میں نے ابراہین احمدیہ حصہ پنجم کے لکھنے کے وقت جس کو در حقیقت اس کتاب کا نیا جنم کہنا چاہیے اس حصہ کا نام نصرت الحق بھی رکھ دیا ہے کہ یہ مدد ہے اور یہ یہ حق جو ہے اس کی سربلندی کرتی ہے وہ نام ہمیشہ کے لیے اس بات کا نشان ہو کہ باوجود صدحہ اوائق اور موانے کے محض خدا تعالیٰ کی نصرت اور مدد نے اس حصہ کو خلت وجود بخشا ہے <تصفح> پھر اس کے بعد ایک نظم ہے جو حضرت اقدس مسیح ماحود علیہ السلّۃ والسلام نے یہاں پر تحریر فرمائی ہے اور اس کے قریب گیارہ بارہ صفحات پر مشتمل ہے اس کا پہلا شعر جو بڑا مشہور ہماری جو جماعت ہے اس میں بھی پروگراموں وغیرہ پہ اس میں یہ پڑھا بھی جاتا ہے کہ ہے شکر رب عز و اجل خار جذب جس کی کلام سے ہمیں اس کا ملا نشاں تو بڑی معرفت والی نظم ہے جو اس کو پڑھنا چاہیں تو ضرور اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں جی پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں حضور نے باقاعدہ کتاب کا جو آغاز ہے وہ اس طرح فرمایا ہے کہ سب سے پہلے حضور نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لکھنے کی توفیق کتاب فرمائی اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں خدا کو اس جہان میں دیکھنے کے لیے اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو رہبر ہے اسلام کے بجوز اللہ تعالیٰ کو حقیقی طور پر شناخت جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا بابرکت اور خدا نما مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص سچے طور پر اس کی پابندی اختیار کرے اور ان تعلیموں اور ہدایتوں اور وصیتوں پر کاربند ہو جائے جو خدا تعالیٰ کے کلام قرآن شریف میں مندرج ہیں تو وہ اسی جہان میں دیکھ خدا کو دیکھ لے گا وہ خدا جو دنیا کی نظر سے ہزاروں پردوں میں ہے اس کی شناخت کے لیے بجز قرآن تعلیم کے اور کوئی بھی ذریعہ نہیں پھر حضور لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ دو طرح سے واقع ہوئی ہے ایک جو ہے اس وہ گندگی کی طرف ہوتی ہے اور جو اوپر والا اس کا حصہ ہے وہ خوشبو اور گلاب کے جو خوشبو ہیں اس سے پر ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جو انسان کی نیچر ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیچے کی طرف زیادہ گرتا ہے اور بدیوں میں برائیوں میں بڑی آسانی کے ساتھ وہ مبتلا ہو سکتا ہے جبکہ جو خدا تعالیٰ کی جو معرفت ہے یا جو نیکیاں ہیں اس کے لیے ایک مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے جی بہت بہت شکریہ عابد صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان کا سوال لیتے ہیں ثاقب صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سر آپ کے مرزر صاحب نے آ, پچاس کتابیں لکھنے کے لیے عوام سے جو ہے وہ پیسے مانگے لیکن آپ کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ پانچ کتابیں لکھی تو گویا یہ عوام کے ساتھ جھوٹ تھا دھوکہ تھا یا پیسے بٹور نے تھے وہ وضاحت کریں ٹھیک ہے جی جی عابد صاحب وہ کہتے ہیں پچاس کتب کے لیے پیسے مانگے غالب نو ابراہیم ایمبیا کے لیے یہ بات کہنا جا رہے ہیں جی حضرت مسیح مؤود علیہ السلط اسلام نے جب آغاز کیا ہے کتب لکھنے کا تو حضب مسیحم اللہ صاحب اسلام نے اس میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا کام ہے وہ میں اکیلے نہیں کر سکتا یقیناً مجھے اس میں جو عالی ہمت مسلمان ہیں ان کی مدد کی ضرورت ہے اور حضور نے اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ حضور نے اس کتاب کی جو تصنیف تھی اس کے لیے جو جو پرنٹنگ کے لیے اور اس کو بھجوانے کے لیے جو ایسے مسلمان تھے جو ہمت رکھتے تھے پیسہ رکھتے تھے ان سے حضور نے ضرور درخواست کی ہے کہ آپ اس خدمت میں ضرور حصہ لیں جی جہاں تک یہ بات ہے اعتراض جو کیا جاتا ہے اور یہ کوئی اعتراض نیا نہیں ہے جو ہمارے سامنے آج پیش ہوا ہے حضرت مسیح معود علیہ و اسلام نے پچاس کتابوں کے لیے ذکر کیا اور پھر اس میں یہ ذکر بھی کیا کہ مجھے اس میں لوگوں کی مدد کی اس میں ضرورت ہے اور پھر لوگوں نے اپنے جو بھی ہمت تھی اس کے مطابق لوگوں نے اس میں لوگوں کو پیسے بھی مسیم علیہ سات اسلام کو رقمیں بھجوائی بھی اور جس کے نتیجے میں جو کتب تھی اس کی اس کی جو پرنٹنگ ہے وہ وجود میں آئی ہے لیکن جب ایسے بدباطن لوگ جب اعتراض کرتے حضرت وسیم علیہ صاحل پہ اس زمانے میں بھی کہ آپ نے گویا عوام کے پیسے کھا لیے ہیں یہ دھوکہ دیا ہے پیسے کھانے کی ایک سکیم تھی کہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے گئے حضرت وسیم علیہ سات و اسلام نے بڑے وا الفاظ میں اپنی کتابوں میں یہ بات درج کی ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے اسلام کی خدمت کے لیے پیسے بھجوائے ہیں اور اب وہ اس سے بیزار ہو چکا ہے وہ مجھے لکھے میرے جو احباب ہیں جو اس کے قریب رہتے ہوں گے وہ اسے کتاب لے کر اس کے پیسے اس کو واپس کر دیں گے اور حضرت مسیحم علیہ سات نے ایک جگہ پہ نہیں بلکہ دو جگہ پہ اشتہار لوگوں کے سامنے شائع کیے کہ جس جس شخص نے پیسے دیے ہیں اسلام کی اس خدمت کے لیے اور یہ کتاب کوئی معمولی کتاب تو تھی نہیں جیسا کہ میں ذکر کر آیا ہوں کہ اس زمانے میں علماء یہ بات لکھتے تھے کہ حضرت مسیحم ساتھ سات نے جس طرح اس کی اسلام کی خدمت کی ہے پچھلے چودہ سو سال میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور اس کتاب میں تھا کیا اسلام کی حقانیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو اعتراض لوگ کرتے ہیں ان کے دندان شکن جواب دیے ہیں حضرت مسیحم علیہ واطل نے اور اعتراض کرنے والے کون ہیں اس پہ مسلمان تو گویا کے حضرت مسیح محدود اسلام نے جو بیڑا اٹھایا جو مقصد تھا وہ اسلام کی حقانیت تھا اور اس پہ بھی جو چندہ اکٹھا ہوا اس پہ اعتراض کیے اور اس پہ بھی جو طور مڑوڑ اٹھایا ہے وہ بھی مسلمانوں کو ہوا ہے یعنی کہ جن کی خدمت کی جا رہی ہے وہی جو وہ اعتراض کرنے لگ جائیں تو حضرت مسیم علیہ سات کے جو حضور نے اعلان فرمایا وہ یہ تھا کہ ایسے لوگ جو آئندہ کسی وقت جلد یا بدیر اپنے روپیہ کو یاد کر کے اساجز کی نسبت کچھ شکوا کرنے کو تیار ہیں یا ان کے دل میں بھی بدزنی پیدا ہو سکتی ہے وہ برائے مہربانی اپنے ارادہ سے مجھ کو بذریعہ خط مطلع فرما دیں میں ان کا روپیہ واپس کرنے کے لیے یہ انتظام کروں گا کہ ایسے شہر میں یا ان کے قریب اپنے دوستوں میں سے کسی کو مقرر کر دوں گا کتا چاروں حصے کتاب کے لے کر روپیہ ان کے حوالے کرے اور میں ایسے صاحبوں کی بدزبانی زبانی اور بد گوئی اور دشنام دہی کو بھی محض للہ بخشتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے لیے قیامت میں پکڑا جائے اور اگر ایسی صورت ہو کہ خریدارے کتاب فوت ہو گیا ہو اور وارثوں کو بھی کتاب نہ ملی ہو تو چاہیے کہ وارث چار معتبر مسلمانوں کی تصدیق خط میں لکھوا کر کہ اصلی وارث وہی ہیں وہ خط میری طرف بھیج دے تو بعد اطمینان وہ روپیہ بھی ان کو بھیج دیا جائے گا اب جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے روپے ہمارے پیسے ہمارے کہاں گئے حضرت وسیم علیہ السلام نے کہا کہ آ کے واپس لے جو میرے سے تو اعتراض کہاں رہا اور یہ ایک جگہ نہیں بلکہ عظم وسیم علیہ ساطل نے پر ایسے ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ عظم وسیم علیہ ساطلام کو خط لکھا اور عظم وسیم علیہ السلام نے ان کے پیسے واپس کیے ہیں جی. تو, تو اعتراض یہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جب تائید اسلام کے لیے حضرت وسیم علیہ سات اسلام کی اپنی بھی بہت ساری زمینیں تھیں اب یہاں پہ یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر اگر پیسے نہیں تھے تو دس ہزار کا جو انعام تھا وہ کیسے دے دیا تو عظم وسیم اللہ اسلام کی ابائی جو جدی پشتی جو زمینیں تھیں عظم وسیم اللہ اسلام نے اپنا کل اثاثہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ ٹھیک ہے میرا اتنا اثاثہ اگر بنتا ہے تو میں یہ جو ایک بٹا تین یا ایک بٹا چار یا ایک بٹا پانچ اسلام کے بارے میں جو میں نے دلائل لکھی ہیں اگر اس کو اپنی مذہبی کتاب سے توڑ دے تو میں اس کو یہ انعام دوں گا جی اور جہاں تک اسلام کی خدمت کی بات ہے اس وسیم علیہ السلام نے یہ چاہا ہے کہ مسلمان تمام مل کے میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہوں اور اس چیز کا بوجھ جو ہے وہ اٹھائیں جی بہت بہت شکریہ عابد صاحب سامعن کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان ایف ایم پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان ای ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز آپ پروگرام عربی اور بنگلہ زبان میں سماعت فرماتے ہیں جبکہ اتوار کے روز یہ پروگرام اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے شروع کے تین گھنٹے یعنی کہ تقریباً آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک کسی خاص موضوع پر سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور آخری ایک گھنٹے کے دوران ہم آپ کی خدمت میں حضرت خلیفت المسی اور خامص سید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا گزشتہ کا خطبہ کی ریکارڈنگ پیش کرتے ہیں سامعن کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب عبد النور عابد صاحب اور غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ وسلام کی کتب کے تعارف کے ذم میں براہین احمدیہ حصہ پنجم کا تعارف پیش کیا ہے جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر اکیس میں شامل ہے اور اگر آپ یہ کتاب پڑھنا چاہیں تو آپ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ڈبلیو ڈبلیو پہ جا سکتے ہیں اور اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی ہیں Uh, सवालतों जवाबा का सिलसिला जारी है आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं फोर वन सिक्स फोर वन ज़ीरो सिक्स के बाहर के साम के लिए वन एट फाइव फ़ाइव फोर वन और अगर आप प्रोग्राम में बज़रिया ई शामिल होना चाहें तो उसके लिए हमारी आई है क्यू एनी क्वेश्चन आंसर एट वॉयस ऑफ क्वेश्चन आंसर At uh, دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ہم ان کے سوال امین صاحب السلام امین ہاں جی السلام علیکم السلام جی سر جی آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے اگر ہسٹری میں دیکھیں تو جب نبی کریم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت خطیجہ کبڑا اتنی مالدار عورت تھی کہ جن کا سارا ساری جو بھی پونجی تھی اسلام پہ لگی لگ ان کا آپ ذکر نہیں کی کرتے لیکن مرزا صاحب تو آئے تو یہ تو خود ہی نبی بن گئے انہوں نے تو اپنا اسلام شروع کر دیا جیسے کہتے ہیں کہ ہم سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بیان کرتے ہیں سیرت تو آپ مرزا کی بیان کرتے ہیں اس کو تو یہ تو لگتے ہی ایسے جیسے مولا عمر ہے طالبان والا تو سوال آپ کا کیا ہے امین صاحب سوال یہی ہے کہ اسلام میں جو جس کی خدمت جناب آپ کے تبصرے پہ انشاءاللہ اللہ تبصرہ کریں گے عابط صاحب لیکن پہلے ہم افتخار صاحب کا سوال لے لیتے ہیں افتخار صاحب اسلام علیکم جی محترم ایک تو یہ کہ جو پہلے کالر نے سوال کیا تھا بار یہ اپنا کے بارے میں وہ آپ کے میزبان نے جواب اس کا دھورا چھوڑ دیا کہ مرزا صاحب نے پچاس کا وعدہ کیا تھا اور پانچ لے کے فرمایا کہ ایک صفر ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے اور دوسرا ایک میں بڑی ذاتی والی بات کی کہ چودہ سو سال میں ایسی خدمت کسی نے کی جو مرزا صاحب نے کیا ہے جناب یہ بڑی ذاتی والی بات ہے مرزا صاحب تک اسلام پہنچا کیسے وہ جو اصحاب کرام کی جو جماعتیں تھیں کہاں کہاں سے جلی اور کہاں کہاں تک پہنچیں جو جو انہوں نے ما جان و مال کی قربانیاں دیں جو نبی صحم کا اپنا گھرانہ سارا کربلا میں قربان ہوا جو تصانیف لوگوں نے کی قرون اللہ کے مسلمانوں نے جی. جو احادیث مرتب کی آپ تو یہ ذاتی والی بات کریں گے آپ کی جی کسی نے اتنی کی ہے جو پچاس کا وعدہ کر کے پانچ میں کہہ رہے ہیں جی ایک سفر آگے پیچھے ہو جائے آپ اس کو کیا کہیں گے جیسے ٹھیک ہے جناب افتخار صاحب آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے لیکن پہلے امین صاحب کا سوال عابید صاحب وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی خدمت تو حضرت خدیجہ نے بھی کی تھی آپ ان کا ذکر نہیں کرتے جی بالکل یہ افتخار صاحب نے بھی آخر میں یہی بات دوبارہ کیا ہے یہ جو چودہ سو سال والی بات ہے نا یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی یہ میں نے آپ کو محمد حسین بٹالوی صاحب جو جماعت کے اشد مخالف ہیں دوبارہ سن لیں جی یہ جماعت کے اشد مخالف ہیں یہ ان کا حوالہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے جی کہ ان کی یہ رائے ہے کہ جس طرح انہوں نے خدمت کی ہے براہین احمد لکھ کے کسی اور نے نہیں کی اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو دیکھیں ہر ایک کا مقام اپنا ہے حضرت ختیجہ کی جو خدمات ہیں ان سے انکار نہیں ہے جی صحابہ نے جو خدمات کی جان و مال کی قربانیاں پیش کیں اس سے انکار نہیں ہے اسی طرح حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے جو اپنے وقت کے نبی ہیں انہوں نے جو جم جماعت کی جو اسلام کی خدمت کی ہے وہ ملا جو جیسے کہ ذکر کیا ایک صاحب نے کہ کس سے ملا ہے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلد. سے ملا ہے اور اس زمانے میں جس قدر اسلام کو ضرورت تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہمارے کیا ذہنوں سے اتر گئی ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ اس زمانے کے جو علماء ہوں گے وہ بدترین مخلوق ہوگی اس زمانے کی جو ضرورت تھی اس زمانے کی جو جو جو معاملات تھے ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا ہے اور اس نے اسلام کی وہ خدمت کر کے دکھائی ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی کیونکہ حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں اب علماء کے وہ حوالے نہیں پڑھتے کہ جب مسیحی موت آئے گا تو سب سے جو زیادہ اس کے مخالفین ہوں گے وہ زمانے کے علماء ہوں گے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بدترین علماء کہتے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں اس زمانے کے جو حالات ہیں اس کے مطابق اس کا جائزہ لیا جائے گا اس زمانے میں جس قسم کی قربانیوں کی ضرورت تھی وہ صحابہ نے کی اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک کی قربانی دوسرے سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو انہوں نے کیا وہ ان کا اجر پائیں گے حضرت علیہ نے جو اپنی جگہ کیا وہ اس کا اجر پائیں گے جی اس طرح کے جو معاشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرین میں بھی ایک نبی ہوگا جو ابھی تک ان سے نہیں ملے آخرین کی جماعت اور پھر اسی طرح فرمایا اور مفسرین کی وہ جو آیت ہے سورہ صف کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باقی ادیان پہ کلیتاً فتح یاب کر دے گا اسلام کو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی کے متعلق آیت ہے تو اسلام کو فتح کرنا اور آپ کے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی کے متعلق ہیں ہم اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح حضرت اقدس مسیح مودیہ صلاحت اسلام نے اسلام کا جو کا جو اعلان ہے اس کی جو حقانیت ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی اور زمانے کے حالات کو اگر آپ دیکھیں آپ بات کا پہلو نہ بدلیں بات کا پہلو یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی ایسی مثالیں اٹھا کر مجھے بتائیں کہ یہ فلاں شخص تھا اور اس نے اتنا تہلکہ مچا دیا اور پھر اس کا جو تطابق ہے یا اس کا جو اس کی کیا کہنا چاہیے اس کا جو پیرلا اس کو کر لیں حضب وسیم علیہ السلام کے آج کے زمانے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ حضرت مسیم علیہ سات اسلام سے زیادہ خدمت کرنے والا موجود ہے کوئی ایک سار بھی نظر نہیں آتا تو حضرت وسیم علیہ ساطو اسلام کے متعلق جو میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کیا وہ محمد حسین بٹالوی کا حوالہ ہے جو ہمارے عالم نہیں بلکہ آپ کے عالم ہیں تو اگر آپ نے لڑنا ہے لڑائی کرنی ہے تو آپ براہ کرم ان سے کریں نہ کہ ہمارے سے. جی بہت بہت شکریہ عابط صاحب اور افتخار صاحب کے سوال کا بھی کچھ حصہ آپ نے جواب دے دیا یا مصباح صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں افتخار صاحب کا سوال تھا کہ غالباً ان کو جواب ادھورا لگا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ جب پچاس کتب کا کیا تھا اور انہوں نے پانچ کتب تصنیف کی تو اس بارے میں ان کا وہ کہتے ہیں اس کی وضاحت ابھی عبد الورابی صاحب نے کر دی ہے کہ ارمسیح جی جی محدود علیہ السلام کی زندگی میں ہی یہ سوال ہوا تھا جی اور حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے اس کا جواب تب ہی دے دیا تھا جی کہ پہلے بالکل پچاس لکھنے کا ارادہ تھا اور لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے صورت حال بدل دی خود آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ خود اسلام کی صداقت کا ایک نشان بن گئے جی تو اور اس کے لیے آپ نے دنیا والوں کو دعوت بھی دی کہ آپ قادیان میں آ کر کچھ عرصہ گزاریں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو آآ آآ یہاں رہ کر اسلام کی صداقت کا نشان دکھائے گا اس میں تو آپ نے یورپ اور امریکہ امریکہ تک اشتہار بھجوائے تو یہ آپ نے وہیں وضاحت کر دی تھی اور فرمایا تھا کہ جنہوں نے پیسے واپس لینے وہ مجھے کتابیں واپس کر دیں میں ان کا پیسہ واپس کر دوں گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اب صرف وہ باتیں دہرا دی جاتی ہیں تو اس میں یعنی یہ جو نمازوں کا حکم ملا تھا وہ بھی تو پچاس تھا پہلے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم پچاس نمازوں کا حکم لے کر آئے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے اور کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں آپ کی امت اتنا یہ اتنا فرض ادا نہیں کر سکے گی آپ اس کو اللہ تعالیٰ سے کم کروا کے ہیں. تو یہ پھر پچیس ہوا پھر اور آدھا ہوا یہاں تک ہوتے ہوئے پانچ تک آ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یا خم سوم کہ یہ پانچ ہیں لیکن یہی پچاس ہیں جی تو یہ کیسے ہو گئے کہ پانچ اور پچاس میں تو بہت فرق ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ پانچ ہیں نمازیں لیکن یہی پچاس ہیں یعنی ان کا ثواب جو ہے وہ پچاس نمازوں کے برابر ہوگا جو یہ شخص نمازیں پڑھتا ہے تو وہی آ, یعنی اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ اس کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے وہ کس کتنا اثر رکھتی ہے وہی بات حضرت اکدر مسیح علیہ السلام نے فرمائی کہ میں نے پانچ جلدیں لکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے ہی دنیا پر یا مخالفین اسلام پر ایسا اثر دکھایا ہے کہ کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی اسلام پر کے مقابل پر آنے کی تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی ذات کو خود ایک نشان بنا دیا اور مسیح مود اور امام مہدی کا رتبہ آپ کو دیا اور پھر آپ نے لکھی دو کتابیں اسی ہیں ٹوٹل اسی سے بھی کچھ زیادہ تو یا اگر آپ چاہتے تو ان سب کا نام براہمدیہ رکھ کر تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے کہ پچاس لکھنی تھی تو آپ سب کا نام براہ آمدیہ لکھ دیتے تو کسی کو بھی پھر اعتراض کا موقع نہ ملتا تو, تو اگر اس طرح کی ناؤز باللہ کوئی بدیانتی مراد ہوتی یا لوگوں سے خیانت مراد ہوتی تو آپ نے اسی سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں ان میں سے پچاس کا نام آپ براہ آمدیہ رکھ دیتے تاکہ لوگوں لوگ جو ہیں وہ اعتراض نہ کرتے لیکن آپ کے کا دل چونکہ صاف تھا آپ کے دل میں کوئی ایسی میل نہیں تھی یا دھوکہ دینے والی بات نہیں تھی اس لیے باوجود اس کے کہ آپ نے اسی سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں لیکن براہ نم دیا کے نام کے ساتھ آپ نے صرف پانچ نام جو ہے منسوخ کیے ہیں عنوان دیے ہیں اور اس میں آپ نے وجہ بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس طرح ظاہر ہوا ہے اب کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس زمانے میں اسلام کی صداقت کے نشان کے طور پر بھیجا ہے تو اس میں جو دوسرے بات انہوں نے کی تھی کہ یہ نہ کہیں کہ ایسی خدمت کسی اور نے نہیں کی اس میں تو خود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ جو صحابہ کی قربانیاں ہیں اور آپ نے اس زمانے میں اپنی جماعت کو صحابہ رسول کی ہی مثال دی ہے کہ اس زمانے میں صحابہ نے یہ قربانیاں پیش کی تو اسلام نے یہ فتح پائی ہے اور اس زمانے میں بھی وہی قربانیاں پیش کرنی ہوں گی تب جا کے اسلام جو ہے وہ دوسروں پر غالب آئے گا ورنہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا چنانچہ اس زمانے میں جو اسلام پر اعتراضات تھے اس کے جوابات جو ہیں وہ دینے والا کوئی نہیں تھا تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایسی خدمت چودہ سو سالوں میں کسی نے نہیں کی یہ ابھی عبد الرابی صاحب میں وہ حوالہ پڑھا کہ اہل حدیث کے مشہور اور چوٹی کے عالم تھے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب انہوں نے یہ ریویو لکھا ہے اور اپنی کتاب اپنا ان کا ایک اخبار نکلتا تھا اشاعت و سننا اگر آپ کو وہ اخبار چاہیے تو اس کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ ہم آپ کو مہیا کر سکتے ہیں آپ خود ہی پڑھ کے دیکھ لیں کہ یہ ہم نے اپنی طرف سے باتیں نہیں بنائی یہ آپ کے علماء نے یہ گواہییں دی ہوئی ہیں کہ ایسی خدمت چودہ سو اسلام کی ایسی کتاب چودہ سو سالوں میں کسی نے لکھی اور وہ خود ہی سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی نے لکھی ہو تو ہمیں دکھائیں پھر اس زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ آریہ لوگ جو ہیں وہ اسلام پر اعتراضات کرتے تھے اور اس پادری ادرات اعتراض کرتے تھے ان کے جوابات مرزا علام محمد قادی یعنی صاحب نے دیے تو اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی آنکھوں کا تارہ بن گئے یعنی اور کسی کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی آنکھوں کا تارہ بن جائے اسلام کے دفاع میں جوابات دے کر تو بہرحال یہ سوالات جو ہیں اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان میں آپ جب خود ہی پڑھیں گے مثلا یہ ہم یہاں کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ نبی جو زندہ آسمان پر بیٹھا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام عیسائی حضرات کہتے ہیں وہ افضل ہے یا کہ وہ نبی جو زمین میں وفات پا کر دفن ہو چکا ہے تو ہم زندہ کو مانیں یا وفات یافتہ کو تو اس قسم کی باتیں کر کے وہ مسلمانوں کو اپنے دین سے پھیر رہے تھے تو ان حالات میں جو کتابیں حضرت مزا غلام احمد کار علیہ السلام نے لکھی ہیں یہ جوابات پڑھ کر ہی مسلمانوں نے پھر ان کے جوابات دینے شروع کیے ہیں اور وہی جواب ہیں جو آج بھی کارآمد ہیں اور جو نہیں دے سکتے وہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ ایسی خدمت ہے جس وجہ سے یعنی ہزاروں لاکھوں لوگ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں بھیجے ہیں اسلام کی خدمت کرنے کے لیے ہم نے کبھی بھی اس کا انکار نہیں کیا لیکن اس کے باوجود آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت میں سے ان ہزاروں اور لاکھوں امداد دینے والوں میں سے صرف ایک کو بار ایک کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ آئے تو اس کو میرا سلام کہنا یعنی وہ امام میدی ہیں جی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ نے اس زمانے میں اسلام کے دفاع میں ایسا رنگ اختیار کیا ہے اور ایسا کتابوں کا ذخیرہ چھوڑا ہے کہ ان کو پڑھ کر پھر آپ دنیا کے کسی بھی مذہب والے سے بات کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام پر اعتراض کرتا ہے جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامع نکرم آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پروگرام میں ایک سے زائد مرتبہ شامل ہونا چاہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ کے دو سوالات کے درمیان کم از کم دس منٹ کا وقفہ ہو اور آپ کا سوال ایک منٹ یا اس سے مختصر عرصے میں ختم ہو جائے تاکہ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ احباب شامل ہو سکیں آ, اس وقت تین کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سوالات لیتے ہیں پہلے امین صاحب امین صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم جی. جی جی جب آئے ہیں تو کون سا مسلمانوں پہ اتنی قیامت آ تھی کہ ان کی آنے کی ضرورت سے ان کی آنے کی وجہ سے انہوں نے سارا مسئلہ صحیح کر دیا انہوں نے کیا کیا آپ ذرا یہ خود تو سوچیں ان کی آپ پیروائی کرتے ہیں اور آپ ان کو سچا بناتے ہیں جو چودہ سو سال سے جب سے اسلام شروع ہوا ان کال کی, ان, کی ان کا سوال آ گیا ہے لیکن اگر وہ مختصر ہی رکھتے سوال تو زیادہ بہتر تھا آ, ریڈیو پہ ہم کسی بھی قسم کی بد تہذیبی کی اجازت بہرحال نہیں دے سکتے آ, سوال جو آپ کا آ گیا تھا انشاءاللہ اس کا نیا تہذیب کے ساتھ آپ کے خدمت میں جواب رکھ دیا جائے گا محمد تکی صاحب بھی موجود ہیں پہلے ان کا سوال لیں گے تکی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر جی میں اکثر آپ سے یہ موضوع کی حضرت عیسیٰ جو ہے نا وہ فوت ہو چکے ہیں قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ زندہ ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیشہ یہ ہمیں جواب دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب تک یہ قرآن پر, میں اللہ کسی ایک آدمی نہیں لکھا ہوا کہ آپ پائے نمازیں پڑھیں ٹھیک ہے آپ لوگ پانچ نمازوں کیوں بلیو کرتے ہو اس کے بعد اللہ نے صرف یہ لکھا ہوا کہ نماز قائم کرو نماز پڑھو ٹھیک ہے یہاں ایک آئٹ سے نہیں سب میرا چیلنج ایک آئٹ دکھا نکال کے جہاں پہ پانچ نمازوں کا قرآن ذکر ہو ایک جگہ پہ ٹھیک ہے آپ لوگ پھر کیوں پڑھتے ہو اس چیز کو آپ مانتے نہیں اس چیز کو مانتے جو آپ کے فائدے کی بات ہے آپ اس کو ہمیں جو ہے لائن کر دیتے ہو بالکل ٹھیک ہے جناب صاحب کا ابھی آئیں گے آپ کے سوال کے جواب کی طرف لیکن پہلے ہم افتخار صاحب کا بھی سوال لیں گے. افتخار صاحب اسلام علیکم. جی مہترم گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جی اللہ نے ان کو وحی نازل کی اور بتایا کہ جی پانچ ہی بہت بجاز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی مرزا صاحب کا بہنی محمد بیگم کے ساتھ مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ میرا نکاح اللہ نے پڑھا دیا ہے عرشوں میں ہو گیا میرا نکاح تو وہ تو نہیں ہوا. اور جہاں تک آپ کہ جی عیسائیوں کا پروگنڈا اور وہ وہ تو کے ساتھ جو مناظرہ ہے اس کی کتنے سارے مسلمان عیسائی ہو گئے تھے وہ تو تاریخ کا اب حصہ بن گیا ہے مرد صاحب کو ایسی برے طریقے سے شکست ہوئی تھی کچھ خدا کا خوف کریں کو لوگوں کو برا کرنا چھوڑ دیں گزارش ہے آپ سے ٹھیک ہے جناب بہت بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کے سوال کا بھی لیکن پہلے ہم آئیں گے Uh, مصباح صاحب uh, امین صاحب uh, کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے زمانے میں مسلمانوں پہ ایسی کون سی قیامت آئی ہوئی تھی کہ ان کا آنا ضروری تھا اور ان کی خدمات ضروری تھی جی بالکل ٹھیک ہے uh, اس میں uh, ایک تو امین صاحب سے یہ گزارش کریں گے ہم کہ آپ سو دفعہ ہمارے پروگرام میں آئیں لیکن uh, حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ہم اپنا امام مہدی وہ امام مہدی مانتے ہیں جن کی پیشگوئی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی دارد تو بے شک آپ نہ مانیں ان کو لیکن آپ کو احساس ہے کہ جو لوگ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سلو سلو کے خلاف آپ کی ازواج متحرات کے خلاف دارد اولیاء دارد اسلام دارد کے خلاف ایک بد تہذیبی یا بے ادبی کا رنگ جب اختیار کرتے ہیں تو ہر مسلمان کو ایک تکلیف ہوتی ہے تو آپ بے شک سوال کریں لیکن اس قسم کے جملے بولنا کہ مرزا مر گیا یہ ہو گیا تو اس سے برائے کرم پرہیز کریں اور ایک شائستگی کے الفاظ میں آپ ضرور سوال اپنا پیش کریں آ, آپ پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا ایسی بات تھی کیا خطرہ تھا اسلام کو تو اس میں آ, جب قرآن کریم فرماتا ہے کہ انسان جب مصیبت میں گر جاتا ہے تو ہمیں پکارتا ہے اور جب وہ مصیبت چلے جاتی ہے تو پھر ہمیں ایسے بھول جاتا ہے گویا کہ کوئی بات تھی ہی نہیں تو آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ایسی بات ہو گئی تو اس کا پتہ تو تبھی چلے گا جب آپ اس زمانے کی کتابیں یا اس زمانے کے بارے میں کتابیں پڑھیں گے تو وہ حالات ان کا نقشہ آ, کتابوں میں موجود ہے آپ کو پڑھ کر وہ اندازہ ہو جائے گا اس میں آ, میں آپ کو بعض کتابوں کے نام بتا بھی دیتا ہوں کہ آپ پڑھ لیں یعنی یہ کتابیں خود آپ کی ہی لکھی ہوئی ہیں آپ کے علماء کی آ, اس میں ایک امداد صابری صاحب ہیں انڈیا کے ایک مشہور مسلمان, مسلمان رائٹر ہیں ان کا ان کی کتاب ہے فرنگیوں کا جال تو اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں کہ فرنگیوں کا جال یعنی کس قسم کے منصوبے تھے ان کے جو جس کو لے کر یہ انڈیا میں آئے تھے آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا پاکستان میں جو مسیحی حضرات رہتے ہیں کیا وہ باہر سے آئی کوئی ہوئی کوئی قوم ہے کیا وہ گورے ہیں یا کسی اور ملک کے رہنے والے تھے یہیں کے رہنے والے تھے اور اس میں جب انگریز آئے ہیں انڈیا میں تو انہیں کے ساتھ یہ پادری حضرات بھی آئے تو انہوں نے بڑے بڑے مباحثے اور مشن یہاں قائم کیے اور اس میں مشہور مباحثہ ہے پادری فنڈر کا جو جرمنی کے رہنے والے تھے تو اس کی اس کے بعد یعنی اس مباحثے کے بعد جو کہ اٹھارہ سو چون میں ہوا ایٹین ففٹی فور میں ایک مشہور اس زمانے کے عالم میں مسلمان مولوی اماد الدین وہ اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گئے اور اپنا نام پادری اماد الدین رکھ دیا ابھی یہ اگلا سوال جو افتخار صاحب نے کیا ہے عبداللہ اللہ آتم یہ عبداللہ بھی مسلمان تھے لیکن انہوں نے اسلام چھوڑ کر اس مسیحی مذہب اختیار کر لیا اور اپنا نام عبداللہ اللہ آتم رکھا اور کئی ایسے نام ہیں جو آپ کو تاریخ میں ملیں گے اور اس میں میں بعض حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا عیسائی حضرات جو ہیں وہ امیدیں لگا کر بیٹھے تھے یہ ایک صاحب ہیں انڈیا برطانیہ کے جنہوں نے انڈیا کا دورہ کیا اٹھارہ سو اسی کے قریب وہ لکھتے ہیں ایچ ایج ہیز اٹس آن اسپیشل ورک اینڈ اپرچونیٹیز اینڈ دی دی ایونجلائزیشن آف دی نیشنز وہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے کے بعض خاص کام ہوتے ہیں اس زمانے کا خاص کام دنیا کی قوموں کو بپتسمہ دے کر عیسائی بنانا ہے اور یہ کام انڈیا میں بڑی تیز رفتاری سے ہو رہا ہے لا ریب یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دن انڈیا میں خدا کی عنایات کے دن ہیں اس قسم کے ساتھ اس تیزی کے ساتھ ان کو یہ فتح مل رہی تھی انڈیا میں اور دوسری طرف آریہ حضرات کی کتابیں تھیں جو مسلمانوں کے خلاف لکھی جا رہی تھیں تو اگر ایسی باتیں نہیں تھی تو یہ آپ کے جو علماء ہیں وہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں میں نے ابھی بات کی تھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں ان کا تو ویڈیو بیان آن لائن موجود ہے با آپ کو پتہ ہے وہ کتنے جماعت کے مخالف تھے کوئی احمدی تو نہیں تھے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آریہ حضرات نے کتابیں لکھیں تو کسی کو بھی کسی مسلمان کو بھی اس کا جواب دینے کی توفیق نہیں ملی صرف مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کا جواب دیا اور وہ مسلمانوں کی آنکھوں کا تارہ بن گئے تو یہ کیسے بن گئے اگر حالات نارمل تھے اور کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں تھی اسلام کو کسی قسم کے حملوں کا خوف نہیں تھا تو مسلمانوں نے کیوں اتارا بنا لیا مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کو اسی وجہ سے کہ کسی اور نے ان اعتراضات کے جواب نہیں دیے جو حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے دیے تھے تو یہ زمانہ جو ہے اگر آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے واقعی کہ بالکل سب ٹھیک چل رہا ہے لیکن اگر آپ وہ کتابیں پڑھیں گے اور جو اسلام کے خلاف لکھی جاتی ہیں اور جو پھر مسلمان نوجوانوں میں ان میں بانٹی جاتی ہیں جن کو پڑھ کر پھر وہ اسلام سے برگشتہ ہونے لگ جاتے ہیں کہ ان کے کیا جوابات ہیں تب پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کے جوابات ہمیں کہیں سے ڈھونڈنے چاہیں اور وہ جواب میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتابوں سے حاصل کریں کہیں سے بھی آپ کو وہ جوابات نہیں ملیں گے کیونکہ وہ جواب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمانے میں سکھائے ہیں تو اس میں یہ حالات تھے جو آپ نے یہ بیڑا اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں آپ کامیاب ہوئے اس میں میں آپ کو ایک اور حوالہ یعنی اس میں کئی حوالے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں وہ کتابیں آپ کو پہنچا دوں تاکہ آپ تسلی سے بیٹھیں اور پڑھیں اور پھر آپ خود ہی بتائیں کہ کیا واقعی ایسے حالات تھے یا ہم یہاں بیٹھ کے خود ہی اپنی طرف سے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اس میں ایک قرآن کریم چھپا ہوا ہے مولوی مولانا نور محمد نقش بندی صاحب کا تو اس کے اس قرآن کریم کے ترجمے سے پہلے انہوں نے اس کا دیباچہ لکھا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں پادری لیفرائے پادریوں کی ایک بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت سے چلا کہ تھوڑے عرصے میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا مگر عیسیٰ کے آسمان پر بجسمِ خاکی زندہ موجود ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لیے اس کے خیال میں کارگر ہوا تب تب غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے اور لیفرائے اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو اور دوسرے انس ہو دوسرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں اگر تم سعادت مون دو تو مجھ کو قبول کر لو اس ترکیب سے اس نے یعنی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے پادری لیفرائے کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کو اپنا پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی تو یہ آپ ہی کے علامہ ہیں جو یہ بیان دے رہے ہیں کہ کس نے شکست دی مرزا کا قادی علیہ السلام نے تو اس زمانے میں نہ صرف یہ کہ ان پادریوں کو اور آریہ لوگوں کو ہندوستان میں شکست دی بلکہ ہندوستان سے باہر اسلام کا پیغام پہنچانے والے حضرت مرزا علام محمد قیدی علیہ السلامی تھے جی چنا آپ اگر آپ پڑھیں یعنی مس... امریکہ میں جو معلوم شدہ پہلے مسلمان گورہ مسلمان ہیں تو وہ الیگزینڈر رسل ویب ہیں آپ گوگل پر جائیں گے تو آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں معلومات ملیں گی الیگزینڈر رسل ویب اور جب آپ پڑھیں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہوئے تو اسلام تک لانے والے ان کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تھے خود انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اٹھارہ سو پچاسی میں یہ آج کی بات نہیں ہے آج انیس سو پچاسی میں بھی چلے جائیں تو یہ فیکس انٹرنیٹ یہ تو ساری اس کے بعد کی چیزیں ہیں لیکن یہ میں آپ کو سوا سو سال پیچھے لے کے جا رہا ہوں اٹھارہ سو پچاسی میں ایک شخص انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھا ہوا خط کے ذریعے اسلام کی صداقت کے پیغام یورپ اور امریکہ میں بھیجتا ہے جس کو یہ صاحب جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ ہے وہ نقشہ جو آپ کے علم میں ابھی تک نہیں ہے شاید تو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان جن حالات سے آپ ناواقف ہیں وہ کتابیں آپ کو میں مہیا کر دوں تاکہ پھر نہ میں رہوں بیچ میں نہ کوئی اور احمدی آپ اور وہ کتابیں جو آپ ہی کے علماء کی لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو اس حالات کا نقشہ واضح طور پر دکھا سکتی ہیں بہت بہت شکریہ مصباح صاحب آ, اس کے بعد اس کے بعد تقی صاحب کا سوال تھا کہ آ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں لیکن قرآن شریف میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پانچ نمازیں بھی آ, ہمیں پڑھنی چاہیے ہیں, قرآن شریف میں صرف نماز کا حکم ہے تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے فائدے کی چیز قرآن شریف سے نکال لیتے ہیں آ, جی نہیں ٹھیک ہے کہ قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا کہ عزیص علیہ وسلم آس پر گئے ہیں لیکن قرآن کریم فرما رہا ہے کہ عزیس علیہ السلام وفات پا گئے ہیں جی تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پانچ نوازیں کیوں پڑھتے ہیں اگر قرآن میں ہے ہی نہیں تو وہ تو پھر یعنی سارے ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن کریم میں جو احکام ہیں اس وہ کیسے کرنے ہیں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں تو حضور سے سیکھ کر ہم اس پر عمل پیرا ہیں پانچ نمازیں حضور نے ہمیں سکھائیں قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تو خود قرآن کریم اعلان کر رہا ہے تو جب خود قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ وفات پا گئے ہیں تو پھر ہم کیا کریں تو اس لیے تو ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا کہاں لکھا ہے قرآن کریم میں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے کیوں یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کریم ایک طرف تو یہ کہے کہ حلطیث علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور دوسری طرف یہ کہے کہ وہ آسمان پر زندہ چلے گئے تو اس میں ہم آپ کو یہ آیات پیش کرتے رہتے ہیں صورت عمران کی آیت ہے وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ وفات پا چکے ہیں یہ آیت ہی حرتیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سیدنا حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تھی جس کے پڑھنے پر پھر تمام صحابہ کو یقین ہوا کہ واقعی حضور وفات پا گئے ہیں تو حضور سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سب اس دنیا سے گزر چکے ہیں تو حتیثہ علیہ السلام بھی ایک رسول تھے تو وہ بھی لازم ان اس میں شامل ہیں صورت مائدہ کی آیت ہے فلمہ توفعطانی کن تان ترقی بالحم کے عیسائی حضرات بگڑ گئے اپنے دین سے دور چلے گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو حتیثہ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو نہیں کہا لیکن جب یہ واقعی ہو رہا ہے تو حتیثہ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں زندہ موجود تھا ان کی نگرانی کرتا رہا اور ان کو سیدھے راہ پہ میں نے رکھا لما توفعتانی لیکن جب تو نے مجھے وفات دے دی اور میں دنیا میں نہ رہا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے تو اس کا نہیں علم تو ہی جانتا ہے اور تو ہی نگران تھا بعد میں تو یہ آیت بھی واضح بتا رہی ہے کہ حتیثہ علیہ السلام جو ہیں وفات پا چکے ہیں اگر زندہ ہوں اور واپس آئیں تو یہ عذر تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں پیش کر سکیں گے کہ اللہ مجھے تو نہیں پتہ انہوں نے بعد میں کیا کیا کیونکہ وہ تو ابھی اگر آپ کے نزدیک آنا ہے تو جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے کہ واقعی انہوں نے مجھے خدا بنا لیا ہے تو یہ تو عذر پھر نہیں پیش کر سکیں گے لیکن قرآن کریم کے فرما رہا ہے کہ حرتیسہ علیہ السلام نے یہی عذر پیش کرنا ہے قیامت کے دن کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ بعد میں انہوں نے کیا کیا تو یہ واضح بتا رہی ہے آیت کہ حتیسہ علیہ السلام نے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا اور اس لیے نہیں آنا کیونکہ وہ وفات پا چکے ہیں اور وفات یافتہ شخص دوبارہ دنیا میں نہیں آتا تو جب اس قسم کی واضح آیات قرآن کریم میں موجود ہیں تو پھر ہمیں دوسری کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے نمازوں والی مثال دی وہ تو آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیں لیکن جو بات حدیث علیہ السلام کی وفات کی ہے یہ خود قرآن کریم نے واضح بتا دی ہے تو اس میں ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ مصوا صاحب اس کے بعد افتخار صاحب کا بھی سوال تھا کہ مرزا صاحب نے یہ تحریر کیا کہ پانچ ہی بہت ہیں اور یہ بات ان کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اسی حوالے سے انہوں نے عبداللہ اللہ کے مناظرے کا بھی ذکر کیا بعد میں اور ساتھ ہی محمدی بیگم کے واقعے کا بھی چلیں ٹھیک یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ آتم کے بعد شکست ہوئی تو اور ہزاروں مسلمان ہزاروں مسلمان سائی. چلے گئے تو وہ یہ دکھائیں کہاں لکھا ہے کہاں ہے کہ ہزاروں مسلمان اسلام چھوڑ کر چلے گئے تو یہ محض یعنی جماعت کے خلاف چونکہ ایک تاثر بن چکا ہوا ہے تو اس میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ احمدیوں کو کے بارے میں اس قسم کی بات کر کے ان کو چپ کرایا جائے تو ٹھیک ہے ہم مان لیں گے لیکن آپ دکھائیں کہ کہاں ہزاروں لوگ اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تو یہ ایک مباحثہ تھا ایک مناظرہ تھا وہ جنگ مقدس کے ساتھ, نام کے ساتھ اس میں موجود ہے روانی خزائن میں تو اس کا آپ خود مطالعہ کر کے دیکھ لیں اس مباحثے میں یعنی علمی رنگ میں آپ دیکھیں کہ کس کو فتح ہوئی ہے حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کو یا عبداللہ آتم صاحب کو تو یہ ایک مباحثہ ہوا اس کے بعد اعظم اسی معود علیہ السلام نے ایک پیشگوئی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو فریق یعنی دو فریق تھے ایک عبداللہ آتم تھے اور دوسرے فریق حضرت مرزا علام محمد قادی علیہ السلام تھے جو فریق آمدن جھوٹ اختیار کر رہا ہے وہ پندرہ ماہ کے اندر حاویہ میں گرایا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ توبہ اور استغفار سے کام لے تو اللہ تعالیٰ بچا دے گا تو اس کے بعد یعنی یہ قرآن کریم پڑھنے والا شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب دیتا ہے تو اس کی اصلاح مراد ہوتی ہے جب وہ نہیں باز آتا تو لیکن اگر وہ بعض آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یا باؤ بکم للا ما یا ربی لولا یعنی اگر تمہاری توبہ اور دعائیں نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پروانی نہیں رکھتا لیکن اگر ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت یونس ایک عظیم الشام نبی تھے جس قوم کی طرف آئے انہوں نے انکار کر دیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ تم پر عذاب آئے گا اور یہ بستی تباہ ہو جائے گی اور آپ وہ بستی چھوڑ کر باہر نکل گئے لیکن بعد میں اس بستی پر کوئی عذاب نہیں آیا جی اور تفسیروں میں یہ واضح لکھا ہوا ہے اس لیے نہیں آیا کیونکہ وہ قوم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کر کے اپنے گناہوں سے بعض آ گئی تو قرآنِ کریم میں یہ آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں ان کی پیشگوئی جو ہے یہ اس لیے پوری نہیں ہوئی کیونکہ لوگوں نے توبہ کر لی اور بعض آ گئے تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا قانون آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بیان ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون پتا چل جائے کہ اس کے کیا قوانین ہیں مخلفین سے پیش آنے کے تو یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر آئندہ ایسا ہو تو بھی میرا یہی قانون کام کرے گا تو عبداللہ آتم کے مقابلے پر پیشگوئی میں اگر آپ الفاظ پڑھیں صرف آپ یعنی مختصراً نام لے کر اور انجام بتا دیتے ہیں کہ یہ نام ہے اور یہ ہوا کچھ نہیں ہوا تو اس طرح تو نہیں وہ الفاظ آپ کو دیکھنے پڑیں گے کہ پیشگوئی کیا تھی اور اس میں یہی تھی کہ اگر یہ توبہ سے کام لیتے ہیں تو پھر اور بات ہے ورنہ پندرہ ماہ کے اندر آویہ میں گرایا جائے گا اسی لیے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ قسم کھا کر کہہ دیں کہ میں نے کوئی توبہ نہیں کی تو میں آپ کو انعام دے دوں گا لیکن انہوں نے قسم نہیں کھائی تو یہ نشان عیسائیوں کے حق میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے حق میں پورا ہوا اور اس کو وہی جو امداد صابری صاحب کی میں نے کتاب ذکر کی فرنگیوں کا جال اس میں انہوں نے بھی اس مباحثے کا ذکر کیا ہے کہ اس مباحثے میں عیسائیوں نے ایک یہ چال چلی کہ کچھ اندھے اور لولے لنگڑے لوگ لے کر آئے ساتھ کہ مسیح جو ہیں مسیح ناصری عصصری ع عی وہ اندھوں کو شفا دیا کرتے تھے تو آپ اگر مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ بھی ان کو شفا دے دے ہم مان جائیں گے تو حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم تو اس بات کے قائل ہیں ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو روحانی نابینا لوگ تھے اندھے لوگ تھے ان کو شفا دیا کرتے تھے اور ہمارا تو یہ ایمان ہے اس لحاظ سے ہم ان کو مانتے ہیں لیکن آپ کا یہ ایمان ہے کہ نہیں وہ ان کو دیتے تھے تو انجیل میں ہی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو مجھ پر ذرہ بھر بھی ایمان رکھتا ہے وہ بھی ایسے ہی معضے دکھانے پر قادر ہوگا تو اگر آپ کو یہ حضرت مسیح پر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ایمان ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں انجیل میں کہ جو بھی مجھ پر ذرہ بھر ایمان رکھتا ہے وہ بھی ایسے موضوع دکھائے گا جیسے میں دکھا رہا ہوں تو آپ دکھائیں کیونکہ آپ کا ایمان ہے حضرت مسیح عصری علیہ السلام تو اس پر وہ خاموش ہو گئے تو وہ چال جو انہوں نے چلنا چاہی تھی اس میں وہ ناکام ہو گئے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ عیسائیوں کے سامنے علمی رنگ میں آپ کو کوئی شکست ہوئی ہو وہ آپ کے سامنے موجود ہیں ہاں یہ پیشگوئیوں کے جو رنگ ہیں اس میں وہ شرائط آپ کو پڑھنا ہوں گی پھر ہی آپ کوئی درست نتیجہ نکال سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈی احمد یا ایف ایم پہ سماعت فرما رہے ہیں سوالات تو جوابات کا سلسلہ جاری ہے پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب عبد عابد صاحب اور غلام بلوچ صاحب موجود ہیں آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور کے کے کے آ, ہمارے ساتھ ہیں پہلے ہم چلیں گے صاحب کی طرف. صاحب, اسلام جی السلام علیکم وعلیکم اسلام سر میرا سوال یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی ہی, کہتے ہیں کہ جو آپ کے ماڈل ٹون میں شہید ہوئے تھے دارالکر اور ماڈل ٹاؤن میں جی وہ اس کی ٹریننگ حمزہ شباز شریف نے جی تو میرا سوال یہ جی ہے کہ آپ اس کو جو ان پر جو آج یہ پچھلی قیومت پر جو آج اتنی تنگی آئی ہے ان کو جیلوں میں بند کرے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی جماعت کی وجہ سے ذاتی کرنے سے مقافت عمل ہے یا خدا کا عذاب ہے کہ کیا سمجھے پہلا سوال یہ جی ہے اور دوسرا یہ جی ہے کہ کسی کے جھوٹا خدا کو جھوٹا تو نہیں کہنا چاہیے کہ کل کو وہ آپ کے سچے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہیں تو سوال میرا یہ ہے سر جو آپ کے پروگرام میں آ کے جو مرزا صاحب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ وسلام ہم تو پورا نام لیتے ہیں ورنہ اگر کوئی آ کے بی کرتا ہے تو ہمیں دل آزاری ہوتی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں یا ان کو جو آپ کے پروگرام میں آتے ہیں اگر میں کسی کے گھر جا کے کسی کے باپ کو کچھ کہوں تو وہ مجھے کچھ رہ نہیں دیں گے آپ ویلکم کرتے ہیں آپ کے پروگرام میں آ کے وہ مرزا صاحب پر سے بولتے ہیں تو میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے جی ٹھیک ہے جناب آپ کے دونوں سوالات کی طرف آئیں گے آ, لیکن پہلے ہم چلیں گے راجہ مبین صاحب کا بھی سوال لیں گے راجہ صاحب السلام علیکم جی السلام جی. السلام جی سر سر پہلے تو بہت ہی پیارے اور منتظل انداز میں آپ لوگ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں میرے سوال کے دو حصے ہیں پہلا حصہ تو ابھی ایک جو کالر تھے ہمارے بھائی انہوں نے اس کو کور کیا میں ابھی ایگزیکٹلی exactly وہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بہتر ہوگا کہ یہ جو بعض ہمارے کالر جو ہیں وہ آ کے بد تہذیبی اور بےعدبی کرتے ہیں ان کو ذرا قرآن کی آیات کا حوالہ دے دیں اور ان کو بتا دیںلدو کہ انہوں نے ماننا تو پھر بھی نہیں ہے وہ تو قرآن کے ہی مخالف کھڑے ہیں لیکن ہمارا تو فرض یہ بنتا ہے کہ کم از کم وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جیویں دی پیڑ اومین دی پھکی تو کم از کم ان کو قرآن کی ان آیات کا حوالہ دے دیں کہ یہ کسی کی بھی بزرگوں کی یا جو وہ لوگ ہوتے ہیں ان کی بد بط... تہذیبی نہیں ہونی چاہیے اچھا دوسرا میرے سوال کا حصہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے اور بعض لوگ جو ہیں وہ بعض دوست سوال کر رہے ہیں تو کائنڈلی ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کا تو صرف حضرت عیسیٰ کا دوبارہ زندہ آنے پہ ایمان نہیں ہے آپ کا تو حضرت خزر اور حضرت ادریس اور بعض دوسرے انبیاء کے بارے میں ان کا کیا کانسیپٹ ہے وہ بھی ذرا ان سے پوچھ لیں اور پھر اس کے ساتھ جو ایک اور سرکاری مسلمانوں کا گروہ ہے ہمارے علیہ تشیب بھائی وہ تو الف سے لے کے یہ تک تمام انبیاء کو اور آئمہ کو اور تمام ان کے مطابق مومن جناب, آ, زندہ ہو کے دوبارہ آئیں گے تو اس کو بھی ذرا ایکسپلین کر دے ٹھیک ہے جناب راجا صاحب آ... ایک اور کلر بھی ہمارے پاس موجود ہے ان کا سوال لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جوابات کی طرف چلیں گے تقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تقی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر میں نے میں ایت فدراسہ سولدی میں رہا ہوں میں نے وہاں پہ عربی سیکھی ہے تو مجھے عربی آتی ہے میں نے ترجمہ از قران بھی پڑھا تھا کسی ایک جہاں پر ہر جہاں پر موت ہے مرنے کا خبر یہ جو بھی اللہ نے کہا وہ موت لکھا ہوا ہے کہیں پہ اور کوئی لفظ ڈیوز گیا ہے جو یوز کیا گئے نا کے متعلق وہ اٹھا جانے کے متعلق ہے ٹھیک ہے یہ جہاں پر بھی آپ جتنا مرضی قرآن کھنگال اس میں جہاں موت ہے نا مرنے کا وہ موت عربی میں آیا ہوا ہے جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کل لفظ موت یہ موت جو ہے نا یہ عربی کا خاص لفظ ہے جو مرنے والے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پورے قرآن میں کئی موت ہے کئی اور ذکر نہیں ہے موت مرنے والے کو ہی ہے اب ہمارے پاس تقریباً ایک سیاسی سی بات ہے اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں بالکل ٹھیک ہے جو پہلا سوال عبدالسلام صاحب نے کیا ماڈل ٹاؤن اور جو شہادتیں ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ پیچھے کس کا ہاتھ ہے جی انہوں نے ان کو جو ہے وہ سہولت کار بنے ان کے تو یہ ضرور رپوٹیں ہوں گی پاکستان کی انٹیلیجنس کے پاس لیکن جو بات آپ کے پاس قطعی طور پر موجود نہ ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے جی ہاں یہ ہمارا ضرور ایمان ہے کوئی بھی ہو کوئی بھی شخص جو مذہب کے نام پر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور پھر ایسا فساد اور ایسی دہشت کر دہشت گردی کرتا ہے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا وہ کوئی بھی ہو لیکن چونکہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے تو ہمیں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو لیکن یہ ہمارا ضرور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے وہ ضرور ان کو اپنی پکڑ میں لے گی جو بھی اس کے پیچھے ہاتھ تھے جی اور اس کے بعد ان کے سوال کا دوسرا حصہ کے صاحب کا بھی سوال کا پہلا حصہ یہی تھا نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے ماشاءاللہ جو ہمارے پروگرام میں آتے ہیں ان کی اکثریت باوجود اس کے وہ احمدی نہیں ہے اور ہم سے مخالفانہ انداز میں ہی سوال کرتے ہیں لیکن تہذیب کے دائرے میں پوچھتے ہیں یہ ہمارا یعنی پچھلے پانچ چھ سال سے کم از کم میں پروگرام کر رہا ہوں تو اکثریت وہ اسی تہذیب کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بعض دفعہ شاید جوش میں آ کر یا ویسے کچھ ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جن سے ہمیں دکھ ہوتا ہے تو یعنی جو قرآن کریم نے یہی فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں جی تو جس انداز میں آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ سے بات کرے تو کم از کم آپ بھی تو اسی انداز میں بات کریں تو تبھی آپ کی یہ خواہش یا یہ آرزو درست ہو سکتی ہے اگر آپ خود جو ہے وہ سخت کلامی سے پیش آئیں گے تو آپ دوسروں سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے نرمی سے پیش آئیں تو اس میں انہوں نے قرآن کریم کی آیت کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے تو دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا بلا کہنے سے منع فرمایا ہے باوجود اس کہ وہ جھوٹے ہیں خدا ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ جھوٹے ہیں لیکن پھر بھی قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی کچھ نہیں کہنا کیونکہ اگر آپ کہیں گے تو اس کے نتیجے میں آ کر وہ آپ کے سچے خدا کو برا بھلا کہنے لگ جائیں گے تو یہ آیت ہے اس قسم کی اور بھی آیات ہیں جو انسان کو یا خاص طور پر ایک مسلمان کو تہذیب اور ادب اور احترام کا دائرہ سکھاتی ہیں عضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعزا جا کریم قوم ان فقر میں کہ اگر کسی بھی قوم کا جی کوئی عزت دار بندہ آئے یعنی جو ان کے نزدیک معزز ہو فاکرے منہ ہو تو تم بھی اس کی عزت کیا کرو تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی قوم کا یعنی فرمایا کہ مسلمان قوم کا اگر کوئی معزز بندہ آئے تو اس کی عزت کرو فرمایا کسی بھی قوم کا کوئی معزز بندہ یعنی اس کی قوم اس کو معزز جانتی ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ تو یہی ہم سمجھاتے رہتے ہیں اپنے جو سوال کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں ماشاءاللہ اور اپنی لا علمی سے یا جان بوجھ کر اللہ کو بہتر پتہ ہے کس طور پر وہ آتے ہیں بہرحال وہ اگلی دفعہ جب آتے ہیں تو اپنی درستگی کر لیتے ہیں اور ایسا انداز نہیں پیش کرتے جس سے خاص طور پہ ہمارے احمدی بھائی ہیں جن کو جن کا کے جو عام طور پر کال نہیں کرتے لیکن اس قسم کی کالوں کی وجہ وہ پھر جی. آ جاتے ہیں اور ان کے سوال کا دوسرا حصہ ہے انہوں نے اہل تشیح جو ہمارے بھائی ہیں ان کا ان کی طرف کچھ بیان منسوخ کیا है. ہے لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہ ہمارا قیدہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو یہی سوال ہے کہ حضرت خزر اور حضرت حدریس یعنی یہ سارے آپ مانتے ہیں کہ زندہ ہیں یہ کب تک زندہ بیٹھے رہیں گے اوپر نیچے بھی آنا ہے یا اوپر ہی بیٹھے رہنا ہے تو یہ بالکل ان کا درست سوال ہے کہ حتیثہ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں خضر زندہ بیٹھے ہیں حضرت دریص علیہ السلام زندہ بیٹھے ہیں اور شیعہ حضرات کے امام جو ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں یہ یعنی انہوں نے ادھر ہی بیٹھے رہنا یا اس دنیا میں بھی آکے کچھ کرنا ہے عالم اسلام کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے نکالنا ہے یا بس اوپر ہی بیٹھے رہنا ہے تو یہ سوال بھی راجہ صاحب کا بالکل جائز سوال ہے کہ یہ جو دوست سوال کرتے ہیں ہم احمدیوں سے کم از کم کبھی کبھی اپنے علماء سے بھی پوچھا کریں کہ ہمیں جو آپ بتاتے ہیں کہ یہ انبیاء آسمان پر بیٹھے ہیں تو یہ انہوں نے کب آنا ہے ان کے بیٹھنے کا کیا فائدہ تو اگر انہوں نے آنا ہی نہیں ہے تو پھر تو احمدی اضرا سچے ہیں جو کہتے ہیں کسی نے نہیں آنا اور جنہوں نے آنا تھا وہ حضرت میزہ غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ذات میں آ چکے اور اگر وہ نہیں ہیں انہوں نے واقعی آنا ہے جسمانی طور پر واپس تو پھر وہ آئیں عالم اسلام جو ان خطرات میں گھرا ہوا ہے کہ ملکوں کے ملک تباہ ہو گئے ہیں آپ افغانستان کی حالت دیکھ لیں سیریا کی حالت دیکھ لیں یمن کے حالات دیکھ لیں عراق کے حالات دیکھ لیں کس طرح بے دردی سے جو ہے وہ مسلمان ایک قسم پرسی کی حالت کی زندگی گزار رہے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے یہاں کتنوں نے اسائلم یہاں لے لیا ہے یورپ میں لے لیا ہے تو اگر وہ زندہ ہیں آسمان پر اور خاص طور پر عید عیسیٰ علیہ السلام تو برائے کرم ان کو واپس لانے کا کوئی انتظام کریں جی. تاکہ ہم ان حالات سے نکلیں جی بہت بہت شکریہ اور اس کے بعد محمد تقی صاحب کا سوال وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو عربی آتی ہے Uh, قرآن شریف میں اٹھائے جانے کا ذکر ہے انہوں نے وہ لفظ نہیں بیان کیا انہوں نے اردو اس کی بیان کی ہے کہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے موت کا ذکر نہیں ہے تو اس بارے میں بھی اگر آپ uh, یا عبد الرابد صاحب سے گزارش جی. ہے کہ آپ اگر اس بارے میں جی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بارہ سال سعودی عرب میں رہے ہیں اور عربی بھی ان کو آتی ہے اور قرآن کریم کا ترجمہ بھی انہوں نے پڑھا بڑی اچھی بات ہے uh, میں ایک اور بات کا اضافہ کرتا شروع کہ قرآن کریم بھی عربی زبان میں ہے اور آ حضرت صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں وہ بھی عربی زبان میں ہیں تو اگر تو تن عربی زبان انہوں نے پڑھی ہے تو وہ ایسی بات کرتے ہی نہ قرآن کریم میں یہ جو اٹھائے جانے کے لفظ کی طرف اشارہ کیا انہوں نے اشاراتاً بتایا کہ آپ ایک لفظ ہے اس کو بار بار موت کے معنیوں میں دیتے ہیں جہاں پہ بھی موت کا لفظ ہے تو وہاں پہ لفظ موت ہی آیا ہے عربی میں جی. آ, میں بتاتا چلوں کہ قرآن کریم میں پچیس مرتبہ وفی کا لفظ آیا ہے یا اس کے ملتے جلتے مادوں کے ساتھ دو جگہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے متعلق ہے اور تیئیس مرتبہ دوسرے لوگوں کے متعلق ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں سوائے ان دو جگہوں پہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام پہ آیا ہے تمام جگہ پہ علماء یہی مطلب کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی وفات ہو گئی کسی ایک کی بھی تخصیص نہیں ہے اس میں سوائے کہ وہاں پہ کرینہ موجود اب یہی لفظ یہ جو ہم صورت معاہدہ کی جو آخری آیات ہیں آخری رکوع کی آیات ہیں فلمات و فیط کنتا انتر رکی والم کیا خدا تعالیٰ جب نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پہ نگران رہا اب کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی قرآن کریم کا فہم رکھتا ہو اسی آیت کو کوٹ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اپنی طرح منسوخ کیا اور یہ بھی عربی میں ہے مجھے امید ہے کہ جو ہمارے مہمان ہیں وہ اس کو ضرور سمجھ سکیں گے حضور فرماتے ہیں ایک بخاری کی یہ روایت ہے فیوخوبہم ذات شمالی کہ میرے جو ماننے والے ہوں گے جہنم کا وہ روز مشر کا حضور نے وہ نقشہ کھینچا کہ میرے بعض لوگ ہوں گے ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا ہو لے جایا جا رہا ہوگا تو میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا فعقل و یا ربی اور صحابی کہ خدا تعالی یہ تو میرے لوگ ہیں یہ تو میرے ماننے والے ہیں تب اللہ تعالیٰ کہے گا کا لا تدری کا تجھے یقیناً اس بات کا علم نہیں ہے کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کرتوتیں کی ہیں تیرے بعد یہ کن عوامل میں کن کن مشاغل میں مشغول ہو گئے تب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعقولو کما کال العبد صال تب میں وہی جواب دوں گا جو خدا تعالیٰ کے ایک نیک بندے نے جواب دیا وہ جواب کیا ہے حضور فرماتے ہیں میں یہ جواب دوں گا کنتو علیہم شہیدم ماں دم تو فلمات و کنتا انتر رکی بہ نہیں وہ الفاظ جو حضرت علیہ السلاۃُسلام اپنے لیے قرآن کریم میں الفاظ استعمال کرتے ہیں بہ نہیں وہ استعمال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا ہے کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جسد انصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے ہیں یقیناً نہیں تو پھر کیوں اس لفظ کا وہ ترجمہ کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مختلف ہے اور حضرتیسہ کے لیے مختلف تو ان باتوں کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے ہمارا عربی زبان اگر آپ کو آتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے ہفتے والے دن جو ہمارا پروگرام ہے وہ عربی زبان میں ہوتا ہے اور ہمارے عرب کے جو علماء ہیں جو عرب میں ہی پلے بڑھے اور عربی ان کی مادری زبان ہے وہ علما یہاں پہ آتے ہیں اور عربی میں ہی پورا پروگرام کرتے ہیں تو آپ کو دعوت ہے کہ اگر کوئی عربی زبان کے حوالے سے بھی اگر آپ کو وہاں پہ کوئی سوال ہے تو وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ یہ ہم غلط بات کر رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے موت کے لفظ پہ حضرت ابن عباس کا کول میں آپ کے سامنے پیش کروں بخاری میں یہ روایت ملتی ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں متوفی کا ممیتو کا متوفی کا مطلب ہے کہ موت دے دینا جی تو جی یہ سارے جو بزرگ تھے یہ بھی تو عرب کے رہنے والے تھے یا تو یہ دعویٰ کر دیں کہ آپ کو سب سے زیادہ عربی آتی ہے اور یقیناً ایسا نہیں جی بہت بہت شکریہ عابد صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم 100.7 پہ سماعت فرما رہے تھے ابھی اب کچھ ہی لمحات کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں اے ایم 530 پہ دوبارہ حاضر ہوں گے جو سامعین کرام ہمیں انٹرنیٹ پہ سماعت فرما رہے ہیں ہماری ویب سائٹ ڈبلیو وہ ہمارا پروگرام ایز اے اسی طرح سنتے رہیں گے کچھ ہی لمحات میں انشاءاللہ شاء آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے توالقد الاحر کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدی زندہ باد احمدیا زندہ بات احمدیا زندہ ب